بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور یہ سور عران کی کچھ حالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی موجودہ ہے حیرت بھی رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ پچھلی جتنی کتابیں گزری ہیں وہ ایک اعتبار سے موجہ تھیں اپنے معنی کے اعتبار سے موجدہ تھیں یعنی ان میں جو تعلیمات دی جا رہی تھیں جو غیب کی خبریں دی جا رہی تھیں ایک ایسے عالم کے حوال بتائے جا رہے تھے جو ہم سے ہماری عقل سے ہمارے ہمارے حوال سے پوشیدہ ہیں تو یہ تعلیمات بتاتے خود موجزہ تھیں اور دنیا کے وہ بنیادی مسائل یعنی انسانیت کی فلاح کس چیز میں ہے انسان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کس چیز میں ہے ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں خالق کون ہے کیوں بھیجا ہے ان سارے سوالات کے جوابات پچھلی تمام آسمانی کتابوں نے دیے تو اپنی تعلیمات کے اعتبار سے معجرہ تھیں لیکن قرآن دو اعتبارات سے موجودہ ہے قرآن اپنی تعلیمات کے اعتبار اپنے اعتبار سے بھی اپنے معنی کے اعتبار سے بھی موضوع ہے اور اپنے اپنی لغت کے اعتبار سے اپنے کلام کے اعتبار سے بھی موضوع ہے کہ اس میں جو عربی زبان استعمال ہوئی ہے ویسی عربی ویسی فصیح عربی لانے پر تمام بہترین سے بہترین عرب ادیب اور مصنفین اس طرح کی عربی لانے کا ایک جملہ بھی بنانے پہ قادر نہیں ہو سکے 1400 سال گزرنے کے باوجود اور قرآن کے چرن چرنج کے باوجود تو قرآن پورے کا پورا موجزہ ہے لیکن قرآن کی بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل کے اندر کھب جاتی ہیں اور ایک ایک آیت کے اندر اتنا بڑا سمندر بند ہو جاتا ہے کہ بندہ جتنا بھی اس پہ غور کرتا جائے معنوں کے معنی کھلتے چلے جاتے ہیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس آیت کا بھی یہی اعجاز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ایک آیت میں ان سارے بنیادی سوالات کا جواب دے دیا گیا جس پہ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار ہے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے میری اور آپ کی جتنی بھاگ دوڑ کھیل تماشے دنیا میں ہو رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے کامیابی کا دار و مدار کس چیز پہ ہے اگلا ایک جہان ہے اس کی خبر دے دی گئی بہت سی باتیں ایک جو آیت کے اندر اندر سموڑ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے ہیں کل النفسن ذاعقت المت بات کا آغاز ایک حقیقت بتانے سے ہوا کہ ہر انسان نے ہر روح نے ہر نفس نے موت کا مزہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں مجھے اور آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے مختلف انداز میں بار بار اللہ نے قرآن میں موت کا تذکرہ کیا اور موت ہمیں یاد دلائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں این ماتونک کم الموت تم جہاں بھی ہوگی موت تمہیں آپ پکڑے گی ملو کنتم فی بروج مضبوط قلوں کے اندر ہی کیوں نہ چھپ کر بیٹھ جاؤ کم اللہ ہیں جہاں بھی ہوگئے اللہ تمہیں لے آئیں گے اللہ تمہیں حاضر کر دیں گے پھر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو موت سے بھاگ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور جہاد سے دور رہیں گے تو بچ جائیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن پہ قتل لکھ دیا گیا ہے البرزن الذين كتب عليهم القتل الى مضاجئهم اگر موت کا وقت ان کی اگیا تو وہ لوگ جن پہ اللہ نے جن کی موت اور جن کی قتل کا فیصلہ کر دیا ہے وہ خود چل کے اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جائیں گے۔ موت وہ چیز نہیں ہے جو ٹل سکتی ہے موت وہ چیز نہیں ہے جس سے <coughs> میں اور اپ بھاگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی کسی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں آتا آخالدون کی تو کیا اگر آپ کو موت آ گئی تو یہ آپ کے دشمن جو باتیں بنا رہی ہے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے نہیں کل النف سندہ اقت الموت ہر انسان نے موت کا مزہ ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے فتنا اور یہ زندگی کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تو بس یہاں پہ ہم آپ کو شر اور خیر کے ذریعے سے آزماتے ہیں کبھی بیماری اور صحت کے ذریعے سے آزماتے ہیں خوشی اور غمی کے ذریعے سے آزماتے ہیں شکست اور فتح کے ذریعے سے آزماتے ہیں تو خیر و شر کے ذریعے سے بس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے وہ الی نہ تر اور پھر لوٹ کے تمہیں ہمارے پاس آنا ہے ان اللہ پوچھتے ہیں کئی فتح فرون باللہ اللہ سے کیسے تم کفر کر لیتے ہو کس طرح ضرورت ہوتی ہے تمہاری اللہ کی نافرمانی کرنے کی اور کم تم جب جبکہ تم مردہ تھے بے جان تھے فاحیہ کم اس نے تمہیں زندہ کیا سمیت سُمَّ کم پھر وہی تمہیں دوبارہ موت دے گا سما کم پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا سم الحی تر جاؤں پھر لوٹ کے اسی کے پاس جانا ہے تو مختلف انداز میں آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو بار بار دہراتے ہیں ان نہ کمی تو اننا ہم آپ کو بھی موت آنی ہے ان سب کو بھی جو آپ کی دشمنی میں مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی موت آنی. یعنی اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھاتے ہیں اس دعا کے اندر فرماتے ہیں کہ انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموت يموتون کالہو حی ذات ہے کہ جس نے مرنا نہیں ہے جس کو موت نہیں انی باقی تمام جن و انسان کو جنوں اور انسانوں کو موت آیا اسی طرح اللہ قرآن میں اپنی صفت بتاتے ہیں هو الاول والاخر اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے اور امام طہاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالی کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ قدیم بلا ابتدا وہ قدیم ذات ہے جس کی کوئی ابتداء نہیں ہے اور دائم بلا انتہا اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اسی بات کو کل شیءن حالکن الا وجهہ ہر چیز نہ فنا ہونا ہر چیز نہ ہلاک ہونا سوائے اللہ تعالی کے چہرے کے امام مجاہد رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں صایت کی شرح میں کہ اللہ کے چہرے سے ہم مراد اللہ کی ذات ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے اور امام سفیان سوری لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کے چہرے سے مراد ما ارید ابھی ہی وجہ ہے کہ ہر چیز نے فنا ہونا ہے سوائے ان اعمال کے جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے تو ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے کچھ بھی باقی بچنے والا نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کل من علیہ فان جو کوئی بھی زمین کے اوپر ہے ان سب نے ختم ہو جانا ہے سب فانی ہیں اور ایب کابج ہو رب قزال اور باقی صرف تیر رب کے تیرے عزت و جلال والے رب کے چہرے نے باقی رہنا ہے اس ذات نے باقی رہنا ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں نے فرمایا کہ جن اور انسان اور دنیا والوے تو مر گئے یعنی ان کی موت لکھ دی گئی پھر اللہ تعالیٰ نے یات نازل فرمائی کہ کلو شعیع انحال کن اللہ وجہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو اس کے اوپر فرشتوں نے فرمایا کہ متنا کہ ہم بھی پھر مر گئے یعنی موت ہماری بھی لکھ دی گئی باقی ذات صرف ایک رہنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بار بار ہمیں موت یاد دلائی وہ حقیقی منزل جس کی طرف میں بھی جانا ہے جس کی طرف آپ نے بھی لوٹ کر جانا ہے تو انسان سو رہا ہوتا ہے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو جگاتے ہیں قرآن یہی ہے تذکیر ہے حدیث میں آتا ہے کہ اناس نیام لوگ سو رہے ہیں فعض ماتو اسطعی قضو جب وہ مرتے ہیں تو وہ جاگ اٹھتے ہیں تو قرآن میں بھی اسی بات کو اللہ نے سورہ یاسین میں کہا نا کہ جب لوگ اٹھیں گے تو اٹھ کے کیا کہیں گے کہ ممباسان مم قدینہ یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا تو غفلت میں جو زندگی گزرتی ہے وہ بظاہر انسان چل پھر رہا ہوتا ہے لیکن آخرت سے غافل ہو اپنے انجام سے غافل ہو جہاں لوٹ کے جانا ہے اس سے غافل ہو تو وہ زندگی تو نہ ہوئی نہ وہ چلتے پھرتے لاشیں ہوئیں تو اللہ یہی حدیث میں یہی بات آتی ہے کہ سو رہے ہیں سب مریں گے تو پھر ہوش میں آئے گی کہ اچھا حقیقت تو یہ تھی اس کی طرف لوٹ کر آنا تھا اس کی تیاری تو ہم نے کی نہیں تو اللہ بار بار بار بار قرآن میں میری اور آپ کی فلاح کے لیے میری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حقیقی منزل وہ ہے اس دنیا کے چکا چون میں گم نہ ہو جانا تو کامیابی اسی چیز میں ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے یہ اس دور کی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ برا منایا جاتا ہے معاشرے میں اگر آپ موت کا تذکرہ کریں تو لوگ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ موت بری بات نہ کرو حالانکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ نکاح دیا ہے وہاں بھی موت کا تذکرہ کیا وہاں بھی جو آئے منتخب کی وہ یہ کہ ولا تم تن اللہ ون مسلمون تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو اب کوئی پوچھے کہ موقع کیا ہے نکاح کا موقع خوشی کا موقع وہاں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے وایت منتخب کی موت یاد دلائی تو موت کو یاد رکھنے کے بہت سے فوائد آخرت کے اعتبار سے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر و ذکر لذات کہ لذتوں کو زائل کرنے والی چیز کا کثرت سے ذکر کرو لذتوں کو زائل کرنے والی چیز کون سی ہے موت تو صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر میں لذات ہے یہ لذتوں کو زائل کر دیتی ہے دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے دنیا سے دل اٹھا لیتی ہے اور دنیا سے دل اٹھانا یہ اسلام میں مطلوب ہے یہ اسلام میں مطلوب ہے ایک حدیث میں آتا ہے مولانا منظور نمائند نقل کی ہمارک الحدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ دل کے اندر کسی کے ایمان اتر گیا ہے کیا نشانی ہے اس چیز کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے دل اٹھ جائے اور آخرت کی فکر اور جنت کی محبت دل میں اتر جائے تو سمجھ لو کہ اس دل کے اندر ایمان آ گیا ہے لیکن اگر دنیا کی محبت ہے اور آخرت سے غفلت ہے تو دل میں ایمان کی کمزوری ہے یا ایمان نہیں موجود تو لہٰذا یہ مطلوب ہے کہ دل کو دنیا سے اٹھایا جائے دنیا سے نکالا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص بھی یہاں تک پہنچتا ہے وہ دنیا کو کسی نہ کسی درجے میں لات مار کے آتا ہے گھر والوں کو چھوڑ کے آتا ہے نوکریوں کو چھوڑ کے آتا ہے سب کچھ دنیا کا چھوڑ کے آتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بس اتنی دنیا چھوڑ دی اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ابھی دنیا کے آگے بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاد میں فتوحات آتی ہیں جہاد میں منصوبوں اور عہدوں کی لڑائیاں آتی ہیں بہت کچھ بہت سے فتنے ہیں جو جہاد میں دنیا کے راستے سے آتے ہیں تو دلوں کو مستقل شعوری طور پہ محنت کر کے دل سے دنیا کی محبت کو کھرچ کے نکالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا تربیت کی اس میں خصوصاً اس نقطے پہ توجہ دی کہ دل سے دنیا کو نکالا جائے اور دلوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے تو وہ صحابہ اکرام رضمان اللّہ علیہ مجمعین چلتے دنیا میں تھے لیکن لوگ کسی اور دنیا کے تھے ان کی یہاں سے کسی چیز سے یہاں ان کا دل نہیں لگتا تھا ان کی نگاہیں آخرت پر ہوتی تھی اسی کی تیاری میں اسی کی فکر میں مگن ہوتے تھے اسی لیے وہ اتنے بڑے بڑے اعمال کر پاتے تھے جن کا ہم سوچ بھی نہیں سب سکتے ہیں تو اصل اس کی وجہ کیا تھی ہمارے اعمال میں کمزوری کی وجہ کیا ہے اور ان کے اتنے بڑے اعمال ان سے ہو جانے کی وجہ کیا تھی یہی وجہ تھی کہ وہ آخرت کی طرف متوجہ تھے آخرت کی فکر دلوں کے اندر اتری ہوئی تھی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی ایک ایک چیز جو ہے نا پکڑ پکڑ کے درست کروائی دنیا کی محبت کیسے دل سے نکالی آپ فرماتے ہیں خدیث میں ا دنیا ملعنا الفاظ پہ غور کیجیے کیسے نفرت بٹھائی جا رہی ہے دنیا کی ا دنیا ملعون تن دنیا ملعون ہے لانت زدہ ہے ملعون ما ہا جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے اس سے زیادہ کوئی انداز ہو سکتا ہے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کا دنیا علانت زدہ ہے جو کچھ دنیا میں حلانت ہے اللہ مبتوغی ابھی وج اللہ سوائے ان چیزوں کے جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے دنیا کا صرف اتنا سا حصہ جو آخرت کے سفر میں معاون ہے جو اللہ کے رستے میں مال لگ گیا جو اللہ کے رستے میں وقت لگ گیا جو اللہ کے رستے میں جان لگ گئی بس یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے یہ نافع چیز ہے اور یہی بات جو حدیث میں آتی ہے کہ نعم عمل مال و رج کہ کتنا اچھا ہے اچھا مال اچھے انسان کے لیے سالے آدمی ہو تو اس اور وہ مال اللہ کے رستے میں خرچ کر رہا ہو تو یہ مال تو نعمت ہے اس کے لیے لیکن اس مال کی تمنا وہ کرے جو اپنے نصف پہ اتنا قابو رکھتا ہے کہ اس کے پاس مال آئے گا تو پھر وہ اس مال کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگے گا بلکہ اس مال سے غنی ہو کے اس کو اللہ کے رستے میں لگائے گا لیکن جس کو اپنی کمزوری کا پتہ ہے کہ میں اپنے نفس پہ اتنا قابو رکھتا ہی نہیں ہوں مال آتا ہے تو بس پھر میں اپنی خواہشات ہی کو پورا کرتا ہوں اس سے تو پھر وہ کیوں مال کی تمنا کرے کیوں اپنے حساب میں اضافہ کرے تو رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں زدہ ہے جو کچھ دنیا میں ہے سب زدہ ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جس سے اللہ کی رضا چاہی جائے اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے مشار الاشواق میں نقل کرتے ہیں اپنے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حرتبو حیر رضی اللہ تعالیٰ بنراوی ہیں کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر صحابہ کو لے کے جاتے ہیں ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ اشارہ کرتے ہیں مختلف چیزوں کی طرف دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے وہاں کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں آپ اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مفہوم عدیث کا یہ ہے کہ یہ وہ سر ہیں جو کل تک اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری تھے آج ان کا یہ حشر ہے کپڑوں کے چیتھڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ کپڑے ہیں جن کی خاطر جن کو کمانے کی خاطر لوگوں نے ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کیا اور بڑے شان و شوکت سے تکبر سے یہ کپڑے پہن کے کل تک لوگ دنیا میں گھومتے تھے آج ہوا ان کو چیتڑوں کی طرح اڑاتی پھر رہی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ وہ کھانے ہیں جو تم کل تک کھاتے تھے رنگ برنگے اور ان کے جان دیا کرتے اور انہیں کی لذتوں میں گم ہوتے تھے آج اتنی گندگی کی حالت میں کہ تم ان پہ نگار ڈالنا تو دنیا کی یہ کون ہے آج دنیا میں دین کے دعوت دینے والوں میں سے بھی ایسے لوگ کتنے آپ کو ملتے ہیں جو دنیا سے یوں محب دل کے اندر بیٹھا ہیں تو صحابہ کے دل دنیا سے اچاٹ تھے دنیا سے اٹھے ہوئے تھے دنیا آتی تھی رو، رویا کرتے تھے حتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نوی میں بیٹھے ہیں مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں اتنا مال کے باقاعدہ یوں ڈھیر کے ڈھیر جو ہے وہ جو کیسر و کثرا کی کے خزانے فتح ہو کے آ رہے کے سامنے پڑے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سب صحابہ خوش ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنے بہتر تھے ابو بکر مجھ سے کتنے بہتر تھے ان کی دور میں یہ مال کیوں نہیں آیا میرے اوپر یہ مال کے دروازے کیوں کھل گئے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہ ہو میں آزمائش سے ڈرتا ہوں یہ اللہ کا پکڑ نہ ہو کہ اللہ دنیا میں ہی سب کچھ دے کے فارغ کر دے تو اتنی سختی اس معاملے میں حرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مثال ہیں اس چیز کی کہ یعنی کسی صحابی کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں کھا رہے ہو گوشت وہ کہتے ہیں کہ یار ہے تو صاحبہ میں موجود ہے واقعی وہ کہتے ہیں کہ دل چاہ رہا اس لیے لے لیا میں نے تھوڑا سا گوشت تو کہتے ہیں کہ کیا جس چیز کا تمہارا دل چاہے گا تم وہ کھا لو گے جو تمہارا نفس مطالبہ کرے گا تم اس کو پورا کر دو گے اور پھر کہتے ہیں کیا کہ تم یہ آیت بھول گئے ہو ادھر تم پہ یہ بات ہے تم کی تم کہ تم نے تو اب آخرت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخاطب کر کے لو کچھ لوگوں سے کہیں گے کہ اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو ساری نعمتوں سے تو تم دنیا میں ہی متمتے ہو گئے وہیں پہ سب کچھ تم نے اپنا اجر کما لیا وہیں سب کچھ کھا پی کے آ گئے ہو تب یہاں پہ کیا لینے آئے ہو کچھ آخرت کے لیے چھوڑا ہوتا تو میرے پاس آتے نا تو اتنی سختی ایک دن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پانی مانگتے ہیں تو شہد ملا پانی کو لا کے دے دیتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور اس کو واپس کر دیتے ہیں کہتے ہیں میں سادہ پانی مانگے اپنے حساب میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر پہ سامنے دسترخوان لگاتے ہیں تو آپ کے گھر میں تو سوکھی روٹی ہوتی ہے پیاز ہوتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں تو وہ صحابی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ہرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہاتھ انہوں نے اس لیے کھینچا کہ ان سے یہ کھانا ہضم نہیں ہوگا تو ہر عمر کو جلالی طبیعت ہوتی ہے غصے میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارا خیال ہے میں فخر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں تمہارا خیال ہے میں چاہوں تو میں بھی اپنا دسترخوان تمہارے دسترخوان کی طرح نہیں سجا سکتا تو یہ سب کچھ اللہ کی قسم میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کو جا کے حساب جو دینا پڑے وہ ہلکا حساب ہو وہ آسان حساب ہو تو اتنی اپنے اوپر سختی کی اتنی اپنے اوپر جبر کی میں سے کوئی چیز وہ نہیں ہے جس کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو ان کو ان پہ ابھارا ہے ترغیب دیا ہے محبت سے پیار سے آہستہ آہستہ دنیا کی محبت دل سے نکالی ہے اور انہوں نے پورا پورا اس ترغیب کو قبول کیا ہے تو یہ ایک بات کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ مال اگر ٹھیک طرح استعمال کیا جا رہا ہو تو وہ ممنوع ہے اکٹھا کرنا لیکن اس کے لیے اجازت ہو کہ جس وہ بندہ اپنے پاس اتنا مال جمع کرے جو آخرت میں زیادہ حساب دینے کو تیار ہو اور وہ شخص کے جو اس مال کے بارے میں اپنے نصب اتنا قابو رکھتا ہو کہ مال آئے گا بھی تو اللہ کے رستے میں لگائے گا اپنی خواہشات کے اوپر کم سے کم خرچ کرے گا ورنہ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ فقرہ بعض روایتوں میں آتا ہے چالیس سال پہلے فقیر جو ہیں وہ چالیس سال پہلے محنت میں چلے جائیں گے ان کی نسبت امیر لوگوں کی نسبت اور ایک دفعہ رسول اللہ وسلم عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آ... نے آ... خواب میں یہ دیکھا کہ آپ آب... ہامپتے کام ہم سب جنت میں پہنچ چکے ہیں اور آپ بہت دیر بعد ہامپتے کامتے جو ہیں وہ اللہ کے دربار وہ جنت تک پہنچتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو پسینے میں شرابور ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ مالک عثمان سے زیادہ ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا کافلوں کے قافلے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں کنویں خرید خرید کے اللہ کے رستے میں دے رہے ہیں پورے پورے لشکروں کا سامان فراہم کر رہے ہیں جو جب رسول اللہ, اللہ سلم نے کہا کہ کوئی ہے فلاں جگہ مال خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو سامان کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ ان کو بھی تاخیر ہو جاتی ہے اور وہ بھی جب حساب لے لیا جاتا ہے اس سارے مال کا تو وہ بھی پسینے میں شرابور ہو کے پہنچتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا ہستیاں ہیں کہ جو ہم یہ تمنا کریں کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو تو مال جتنا آئے گا حساب اتنا بڑھے گا جتنی دنیا آئے گی اتنی اتنا حساب بڑھے گا تو صحابہ کا ہمارے رویوں میں ہی بالکل فرق ہے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور جو بہت متقی ہوتا ہے وہ زیادہ دنیا سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے صحابہ اس سے بھی آگے ایک درجہ درجے پہ تھے ایک یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے ہاتھ کھینچنا کہ آپ خود دنیا کے پیچھے نہیں بھاگ رہے صحابہ اس درجے پہ تھے کہ دنیا ان کے پیچھے آتی تھی اور وہ دنیا سے کسی منہ پھیر کے بھاگ رہے ہوتے تھے ان کے گھر پہ مال آتا تھا تو حضرت سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے غالب بناتے ہیں انتہائی فقر کے عالم میں گورنر تھے ہمس کے علاقے کے غالبن انتہائی فقر کے عالم میں اور بات حیرت عمر تک پہنچتی ہے تو عمر امیر المومنین ہوتے ہیں وہ کچھ پیسے ان کی طرف کچھ بھیجتے ہیں اگر ہم کچھ دیر ہمیں اشرفیاں بھیجتے ہیں تو قاصد آتا ہے اور آ کے ان کے دروازے کو کھول کے حد سعید بن عامر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں یحت عمر نے بھیجا تو بے اختیار آپ کے منہ سے بہت اونچا نکل جاتا ہے کہ ان اللہ ولی راجی ان تو وہ کاسد دے کے چلا جاتا ہے تو اندر سے ان کی اہلیہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا کہیں امیر المومنین تو نہیں وفات پا گئے تو کہتے ہیں نہیں اس سے بھی بڑی آفت آ گئی انہوں نے پوچھا کیا کہتے ہیں کہ دنیا نے ہمارے گھر کا رخ کر لیا پتا سے راضی ہے اور پھر کہتے ہیں اہلیہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کروں اگر تم اجازت اگر تم اجازت دو تو اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں سارے کو تو کہتے ہیں ہاں کر دو تو وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے کھڑے رہتے ہیں باہر سے ایک لشکر مجاہدین کا اس کو وہ سارا مال واپس کر دیتے ہیں تو بالکل ہم سے مختلف رویہ نا ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا ایک یہ ہے کہ دنیا آئے بھی تو اس سے دور بھاگنا تو ان کا یہ رویہ تھا کہ دنیا سے فرار کی راہ اختیار کیا کرتے تھے تو ہم کہاں اور وہ کہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ہو تقوے کے وہ معیارات ہیں کہ جن کو دیکھ کے شرم سے سر پانی پانی ہو جاتا ہے گورنر ہیں والبن بصرہ کے مدائن کے ذہن سے میرا نکل گیا گورنر ہیں بہرحال لباس ایسا ہے تہبند ایسی ہے کہ گھٹنوں کے قریب تک تقریباً تہبند پہنچتی ہے اتنی اونچی ہے اتنا چھوٹا کپڑا ہے جو آپ پہن رہے ہیں گورنری کی حالت میں اور خچر پہ سوار ہیں وہ سواری جس پہ بڑے لوگ بیٹھتے شرمایا کرتے تھے خچر پہ سوار ہو کے جب اس خچر کے اوپر بیٹھتے وہ تہبند پہن کے تو وہ تہبند اور اوپر ہو جاتا تو جو اس علاقے کے بچے تھے وہ آپ کو نشانہ لے لے کے پتھر مارا کرتے اس حالت میں کہ آپ گورنر ہیں لیکن ہولیا ایسا ہوتا تھا کہ وہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ گورنر ہیں تو بچے پتھر مارتے اور مذاق اڑاتے اور آپ ہستے مسکراتے اس کو برداشت کرتے ہوئے چلے جاتے آپ سے ایک بندے نے بہت ساری زندگی کبھی گھر نہیں بنایا ایک بندے نے بہت اسرار کیا کہ گھر بنا لیں گھر بنا لیں تو انہوں نے آخر اس پر راضی ہوئے کہ اچھا پھر ایک ایسا گھر بنا کے دو کہ کھڑا ہوں تو سر ٹکرایا اور لیٹوں تو ایک طرف سر ٹکرا ایک طرف پاؤں ٹکرا بس ایک چھوٹی سی کٹیا سی بنا دو اتنی پہ قبول ہے اس کٹیا میں ان کو موت آتی ہے جب اور گھر کے اندر غالباً تین چیزیں اس پر موجود ہوتی ہیں ایک مشکیزہ ہوتا ہے ایک لاٹھی ہوتی ہے اور میں کمبل ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور صاحب آتے ہیں تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں یعنی لوگ اس کے لیے آپ سے ملنے کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو آپ کو روتا ہوا دیکھ کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے موت سے پریشان ہے آخرت کا خوف ہے کہتے ہیں اس کا خوف نہیں ہے میں تو اس سے ڈر رہا ہوں کہ دنیا کے سانپ میں نے اکٹھے کر لیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو جا کر میں کیا منہ دکھاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بغیر گھر کے چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بغیر مال کے چھوڑا تھا تو آخرت میں ان کے سامنے جاؤں گا تو ان کو کیا منہ دکھاؤں گا تو جب لوگوں نے وفات کے بعد گھر کا کچھانا تو یہ کل گنتی کی تین چیزیں نکلی جس کے اوپر فکر کا یہ عالم تھا تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے فقیر منش ہیں ہم یہ سمجھے ہم نے بہت قربانی دے لی ہے اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کیا ہم نے صحابہ کے سامنے اپنی سیرتوں کو کھڑا کریں تو ہم کچھ بھی نہیں ہے کوئی قربانی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا اتنی ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے سامنے بس اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے تو ایسا کوئی خیال اور ایسا کوئی گمان دل میں لانا کہ شاید ہم نے بہت بڑی قربانیاں دے لیں شاید دنیا سے ہم نے اپنے دنیا کو اپنے دل سے نکال دیا ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں صحابہ کی سیرتیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی عجب کا اور کبھی غرور کا موقع نہیں آئے گا تو ایک یہ کہ موت جو ہے وہ لذتوں کو زائل کر دیتی ہے موت کی یاد آخرت کی طرف متوجہ کرتی ہے اسی لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں پہ جانے سے فضورو اب جایا کرو قبروں پہ فن ہا تو تک آخرہ کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے تو جاؤ قبروں پہ تو اس, اس غرض کے لیے قبروں پہ جانا کہ موت یاد آئے اور دنیا سے دل اٹھے اور آخرت کی طرف دل, دل متوجہ ہوں تو محنت کیجیے اپنے اپنے دلوں پہ میں بھی محنت کروں اور آپ بھی محنت کریں دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کے نکالیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں فکر مند رہیں کہ اس کا اللہ کو کیا جواب دوں گا اور دنیا رخ کرے بھی تو ہم وہ لوگ بن جائیں کہ جو دنیا سے بھاگنے والے ہوں نہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے پھر اسی طرح موت جس کو موت کا یہ عقیدہ نصیب ہو جائے موت کا یقین نصیب ہو جائے اور لاشعور میں نہ رہے جانتا میں بھی ہوں کہ موت آنی ہے جانتے آپ بھی ہیں کہ موت آنی ہے لیکن ایک ہے کہ لاشعور میں یہ بات جانتے ہیں کوئی بتائے تو یاد آتا ہے کہ ہاں موت آنی ہے ایک ہے کہ ذہن پہ تاری ہے کہ بھی ابھی بھی آ سکتی ہے کسی لمحے آ سکتی ہے اور جب جب یہ کیفیت ہو تو پھر بالکل انسان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے موت کی یاد جو ہے انسان کو عمل میں تیزی پر ابھارتی ہے جب یہ پتا ہو مجھے یہ یقین ہو کہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے ابھی سے گھنٹہ بعد بھی آ سکتی ہے آدھے گھنٹے بعد بھی آ سکتی ہے تو میں اللہ کی نافرمانی کی ضرورت کروں گا میں اللہ کوئی لمحہ ایسا گزاروں گا کہ جس کے اندر میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے این اسی لمحے پہ اللہ کی پکڑ آ جائے اسی وقت موت کا وقت آ جائے تو یہ موت سے غفلت ہے کہ جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے جو ہمارے اندر یہ ضرورت پیدا کرتی ہے حتبن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کے دلوں پہ موت کا خوف تھا نا ان کا یہ عالم ہوتا تھا فرماتے ہیں ادا ام سئیتا فلاں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو و ایزا اسباہتا فلا تنتظر المسا صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو بس عمل میں لگ جاؤ وہ خذ خز من صحت کے مردک اپنی صحت سے عرصے میں اتنے عمل کر لو جو تمہارے مرض کے عرصے کے لیے بھی کافی ہو جائیں وہ خذ من حیاتی کا اور اپنی زندگی میں اتنا کچھ کر لو کہ جو آخرت کے لیے کافی ہو جائے تو ان کا یہ فکر تھی ان کی یا ان کا عالم تھا کہ صبح ہو جائے تو شام تک انتظار نہیں کرنا جو کام اسی دن مکمل کرنا ہوتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز کے حوالے سے آتا ہے کہ بیت المال کی کوئی چھوٹی سی امانت تھی جو ان کے پاس تھی رات کو آئے بہت تھکے ہوئے سارا دن کام کر کے گھر پہنچے تو بیٹے نے پوچھا کہ وہ امانت آپ نے واپس کر دی بیت المال میں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ صبح کر دوں گا تو بیٹے نے کہا تربیت ان کی کیسی تھی کہتے بیٹے نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ صبح ہوگی آپ کی تو بس اتنا سے جملہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اسی وقت واپس گئے اور جا کے بیت المال کا جو مال تھا وہ واپس کر کے آئے تو یہ دوسرا ایک لذتیں زائل کرتی ہے موت دنیا سے دل اٹھاتی ہے دوسرا عمل پر ابھارتی ہے جتنا موت یاد ہوگی اتنا انشاءاللہ ہمارے عمل بہتر ہوں گے تیسری چیز یہ کہ موت انسان میں موت کا یاد رکھنا شجاعت پیدا کرتا ہے بے خوفی پیدا کرتا ہے ہماری بزدلیوں کی وجہ کیا ہے خب دنیا وکرا ہی تو موت سے گھبراتے ہیں نا موت سے جان جاتی ہے موت یاد نہیں ہے موت کا عقیدہ راسخ نہیں ہے اس لیے جان ڈرتے ہیں اس چیز سے اب جس کو یہ یقین ہو کہ موت تو آنی ہی ہے تو پھر وہ موت سے بچنے کی تو نہیں کوشش کرے گا اس کو پتا ہے کہ موت آنی ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ راضی ہو نہ کہ یہ کوشش ہوگی کہ جان بچا لے تو یہی بات ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حدیث میں آتا ہے غازم العلامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کو اپنی تصویر میں کہتے ہیں کہ تو سافرو تسحو و سفر کرو تو تم لوگ صحت بھی پاؤ گے اور فائدہ بھی پاؤ گے غنیمت بھی پاؤ گے کلو نفس انزا الموت ہر زیرو نے موت کا مزہ چکھنا ہے فلا یم نہ اکم خو فل من سفر تو تمہیں موت کا خوف سفر سے نہ روک دے تو عام سفر کے حوالے سے ریسرکن جہاد بھی ایک سفر ہے اور علماء نے محدسین نے بہت سی سفر کی ریسیں جہاد پہ منطبق کی ہیں تو کون سی چیز ہے کہ جو جہاد کے رستے پہ آنے سے روکتی ہے وہ یہی چیز ہے موت کا خوف ہے جو ہمیں دور کرتا ہے جہاد میں آنے کے بعد بھی کون سی چیز ہے جو ہمیں پچھلی صفوں میں رکھنے پہ پہ مجبور کرتی ہے وہ اپنی جان کی فکر ہے اور موت کا خوف ہے تو یہ موت کا خوف جب موت کا مزہ چکھنا ہی ہے تو رسول علیہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں موت کا خوف جو ہے وہ روکے نا اس رستے کے اوپر چلنے سے موت تو آنی ہی آنی ہے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ موت دو میں سے ایک انجام لازمن آئے گا اللہ تعالیٰ نے دونوں نقشے کھینچ دیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف نیکوکاروں کا حال ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں طیبین السلام علیکم انہیں کیا کہتے ہیں سلام علیکم ادخل الجنہ بما کن تعملون فرشتے استقبال کرنے آتے ہیں جب روح قبض کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہوئے اسی وقت بشارت دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے ہو تو ایک یہ انجام ہے کہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے آئیں اور استقبال کرتے ہوئے آئیں اور جنت کی بشارتیں دیتے ہوئے آئیں اور دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ واضح منفی غموت کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ جب ظالم موت کی آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں موت کی آخری سکرات الموت سے گزر رہے ہوتی ہیں اس میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں ول تو تو اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اخرجو جو سکم اپنے جانے نکالو اپنی روحیں باہر نکالو کہاں وہ سلامتی والا پیغام کہاں وہ محبت سے اور بشارت سے نکالنا روح اور کہاں یہ کہ ڈانٹ ڈپٹ کے یہ کہنا اخری انفسکم آآ آآ آآ آآ آج تمہیں الجزو نہ عذاب الح بما کنتم تم تامل بیما کن تم تستقبرون اللہ بیما کن تم تقولون اللہ غیر الحقی و کن تم انایات ہی تستقبیرون آج تمہیں تم ذلت کے عذاب کا مزہ چکھو گے اس تکبر اس جھوٹ بات کی وجہ سے جو تم اللہ پر باندھا کرتے تھے اور اس تکبر کی وجہ سے جو تم اللہ کی آیتوں کے سامنے کیا کرتے تھے یہ دو میں سے ایک انجام ہے جس کا ہم میں سے ہر ایک نے سامنا کرنا ہے موت سب کو آنی ہے یا فرشتے سلامتی کی دعائیں دیتے آئیں گے اور یا فرشتے ڈانٹتے ڈپٹتے اور جہنم کی اور عضاب ہون کی, کی ویدیں سناتے ہوئے آئیں گے تو دعا یہ ہونی چاہیے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم اللہ اللہ ہم سے راضی ہوں ہم اللہ سے راضی ہوں اللہ کے دین پہ قائم دائم ہوں تو اس کی صورت اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے نا ولہ نفس محمد ان بیدی حیرت علی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ل الف دربت ان بصیفی موت ان الفراش تلوار کی ایک ہزار ضربے برداشت کر لینا بستر پر موت بستر کے اوپر جان دینے سے زیادہ ہلکی بات ہے تلوار کی ایک ہزار ضربے برداشت کر لینا بستر پر جان دینے سے ہلکی بات ہے یعنی صرف شہادت کی موت ہی ایک ایسی موت ہے جو قبول ہے جس کی تمنا ہے اس لیے کہ اس کے اندر حدیث میں یہ بشارت ہے کہ بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسا مسل قرض جیسے کسی نے چٹکی کاٹی ہو تو بس اتنی سی تکلیف اس کے اندر اسی لہرت علی کہتے ہیں کہ موت کی تکلیف تو اتنی زیادہ ہے اگر عام موت ہے اس کی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں میدان میں جا کے ہزار تلوار کی ضربیں کھا لینا مجھے قبول ہے لیکن وہ موت بستر والی موت قبول نہیں ہے تو اللہ سے یہی تمنا ہونی چاہیے یہی دعا ہونی چاہیے اور جو دعا رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اللہ مرزکنی شہادت انفی صبح لکھ اللہ اپنے رستے کی شہادت دے دے تو یہ دعا اللہ سے مانگیں اور اس کے لیے ساری بات یہ صرف مانگنے کا مسئلہ نہیں یہ کوشش کرنے کا بھی مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف بڑھیں اور بے خوفی اور جات اپنے اندر پیدا کریں اپنی جانیں بچا بچا کے نہ رکھیں ان جانوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بنیں جتنی جان اللہ کے سامنے بڑھ کر پیش کریں گے انشاءاللہ اتنا بہتر انجام ہوگا ورنہ موت کی تکلیف سب کو آنی ہے شہدہ کے سوا کوئی اس موت کی تکلیف سے بچنے والا نہیں ہے صحابہ کی جو غیر شہید صحابہ ہیں ان کی ان کو بھی اسی طرح تکالیف آئیں حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ موت کی تکلیف شاید صرف بدکاروں کو ہوتی ہے لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مرزول موت میں دیکھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس تکلیف سے تو مومن بھی گزرتے ہیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ بالکل اپنے آخری لمحات میں تھے بخار شدید تیز تھا پہلے آپ کو نہلایا گیا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بخار دور نہ ہوا پھر آپ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پر مسا کرتے جاتے تھے پھر بھی بخار دور نہیں ہو رہا تھا آپ کو آپ کو بے قراری کے عالم تکروٹیں بدل رہے تھے تو اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انموتی سکاراتن بے شک موت سکرات موت حق ہے بے شک موت کی تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف ہوئی تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے کہ اللہ شہادت کے سوا ہمیں کوئی اور موت نہ دے باقی موتیں بہت تلخ ہیں ٹھیک ہے مومن کی موت اور کافر کی موت میں فرق ہے لما مثال اس کی اس طرح دیتے ہیں کہ جس طرح مومن کی مثال اس جو کہ حدیث میں آتا ہے نا دنیا سے جن مومن. مومن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو مومن کی مثال اس چڑیا کی ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے اور اس پنجرے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے اس کی جالی میں اور اس کو پتا ہے کہ اس میں جگہ نہیں ہے ٹھیک طرح میرے نکلنے کی لیکن اس کو پتا ہے کہ آگے رہائی ہے خلاسی ہے تو وہ زخمی ہو کے چڑیا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گی جسم اس کا جالیوں میں پھنسے گا جگہ جگہ سے زخم بھی آئیں گے تکلیف بھی ہوگی لیکن وہ تکلیف اس کے لیے ہلکی ہوگی کیونکہ آگے اس کو آزادی نظر آ رہی ہے تو یہی حال مومن کا ہوتا ہے تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے روح نکلتے ہیں لیکن کافر کا معاملہ ہی اور ہے اس کو جہنم کی وحیدیں بھی ساتھ سنائی جا رہی ہیں مومن کو روح قبض کرتے ہوئے جنت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں اس لیے اس کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے تو یہ بے خوفی اور شجاعت اس کو پیدا کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور جانیں بچا بچا کے نہ رکھیں اور یہ یقین رکھیں کہ موت خالصً اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اس کو کفریہ افعال اقوال میں سے فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں یا یوہ الذین آمن اپنے بھائیوں سے کہا کہ بابت کہا کہ جب وہ جہاد کے رستے میں نکلے یا رسک کی تلاش میں نکلے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہی رکتے نہ جہاد کے رستے میں جاتے نہ باہر جاتے سفروں پہ ماماتو ماقو تلو نہ ان کو موت آتی اور نہ یہ قتل کیے جاتے تو اللہ نے کیا بات سے شروع کی کہ ان لوگوں کی طرح نہ جو کفر کی اور یہ بات کہی تو یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہے کیوں کیونکہ آگے اللہ خود ہی بتاتے ہیں واللہ اللہ و امید زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے تو یہ کون ہو یہ اسباب سے اس کو جوڑنے والے تو یہ اس چیز کو اللہ نے عملاً کفر کے مترادف قرار دیا ہے کہ جو کسی اور کے بارے میں یہ کہنا یا اپنے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نکلوں گا تو مارا جاؤں گا آگے بڑھوں گا تو مارا جاؤں گا سب نے تقریباً ان آیات کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ آگے بڑھنے سے القبال لا یقوم عمر آگے بڑھنے سے موت اے, عمر میں کوئی کمی نہیں ہوتی دشمن کی طرف رخ کرنے سے اس کی صفوں میں گھسنے سے عمر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ول ادبار الا یزید من العمر اور اسی طرح پیچھے ہٹنے سے بھاگنے سے کبھی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا اور جو لوگ جہاد میں رہے ہیں مارکوں میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو طراب بھائی شہید رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا, میرا تجربہ ہے اس چیز کا کہ جو پیٹ پھیر کے بھاگتا ہے اس کی موت پہلے آتی ہے اور جو آگے بڑھتا ہے وہ سلامت نکلا تھا کہتے ہیں بگرام کے پاس ایک دفعہ لڑائی ہو رہی تھی امریکہ کے خلاف جب امریکہ نے حملہ کیا تو ہم بگرام ایئرپورٹ پر حملہ تھا کہتے ہیں ہم آگے بڑھ رہے تو آدھے رستے میں جا کے بہت شدید آگے سے جب آبھی فائر شروع ہوا تو ساتھ ہی پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے کہتے ہیں جو جتنے پیچھے بھاگے تھے کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی سی ٹولی تھی جو آگے رہ گئی تھی باقی سب پیچھے بھاگ گئے ہم آگے بڑھے اور بڑھتے بڑھتے آگے سے ہی کہیں باہر نکل گئے کوئی ایک بھی شہید نہیں ہوا جتنے پیچھے بھاگے تھے وہ پیچھے جا رہے تھے اوپر سے گولا آ کے لگا اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے تو اس لیے موت کئی آگے بڑھنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی اور پیچھے ہٹنے سے عمر کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو جب چاہے گا دے گا اور نہیں چاہے گا تو حضرت خالد بن ولید کی طرح ساری زندگی مارکوں میں گزرے گی اس کے باوجود موت جو ہے وہ بستر پہ آئے گی ایسے ساتھی ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں ایسے ساتھی ہی ان علاقوں میں موجود ہیں کہ جو بیس بیس سال سے جہاد کر رہے ہیں صرف لڑائی کتال کر رہے ہیں کسی اور شعبے میں نہیں ہے اور جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے لیکن جسم کے اندر گولیاں موجود ہیں لیکن شہادت اللہ نے نہیں لکھی تھی اس لیے ہر دفعہ بچ کر آ جاتے ہیں تو اس لیے جس کی اللہ نے لکھی ہوتی ہے وہ ایسے بھی ساتھی ہیں جو آئے اور پہلے مہینے کے اندر اندر شہید ہو گئے ایسے ساتھی جو دو مہینے میں شہید ہو گئے ایسے جو تین مہینے میں شہید ہو گئے سب میرے ساتھ آنے والے کتنے ساتھی تھے کہ جو آنے کے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شہید ہوتے چلے گئے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ جس کی لکھے اور جس کی نہ لکھے موت تو یہ یقین ہو کہ موت تو آنی ہے اور یہ دعا ہو کہ آئے اس حال میں کہ ولا تم تن اللہ و مسلمون کہ اللہ ہم سے راضی ہو پھر موت کی یاد جو ہے وہ غموں کو دور کرنے کا سبب ہے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر ہمیں یہ عقیدہ نہ ہوتا ہمارے پاس ہم بھی کافروں کی طرح جاہل ہوتے نہ جانتے کہ اگلی ایک دنیا ہے جہاں پہ جائیں گے جہاں جنت ہے جہاں جہنم ہے حساب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کا دیدار ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ نہ معلوم ہوتا تو ہم بھی کافروں کی طرح ذہنی مریض ہونے میں حق بجانب تھے تعجب ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتے جب ان کا کوئی جاننے والا مر جاتا ہے ان کا کوئی محبوب مر جاتا ہے تو وہ کیوں پھر کسی سائیکٹرسٹ کے پاس بھاگتے ہیں اور کیوں دیوانے ہوئے پھرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر یہ پتا ہو کہ میری والدہ اگر, اگر ابھی فوت ہوئی اللہ سب کی حفاظت سے رکھے لیکن کوئی رشتہ دار فوت ہوا کوئی قریبی رشتہ فوت ہوا والدہ فوت ہوئی والد فوت ہوئے اگر یہ پتا ہو کہ بس جو مٹی میں گیا اس سے دوبارہ کبھی نہیں ملنا ختم ہو گئی بات تو ایسے دل کے ٹکڑوں ایسے جگر کے ٹکڑوں کے ساتھ کون ان سے علیحدہ ہونا گوارہ کر سکتا ہے حق بنتا ہے کہ انسان پاگل ہو جائے اس کے اوپر اپنے قریبی کتنے رشتہ دار ہیں جو دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے سے اوٹ جاتے ہیں کیا سہارا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم مطمئن ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کہ انشاءاللہ جنت میں اللہ پھر اللہ سر متقابلین اکٹھا کرے گا اسی سہارے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسی سہارے پہ مطمئن ہیں۔ یہ جو ساتھیوں کے ساتھ ہی قربان ہوتے جاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اپنے عزیز رشتوں سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جہاد کے ساتھی ان سب کی قربانی انسان کس طرح برداشت کر لیتا ہے اسی لیے برداشت کرتا ہے نا کہ یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ شہادت کے بعد سب اکٹھے ہوں گے جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہ تو, تو بس یہی ایک سہارا ہے جس کے ساتھ جس کی وجہ سے ہم چلتے چلے جاتے ہیں قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں ورنہ ایسے ایسے ساتھی ہیں کہ جو ایک ساتھی سے ملا وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جتنے ساتھی آئے تھے میرے ملک سے آئے تھے جنہوں نے میرے ساتھ تربیت کی تھی ایک کاروائی میں چھبیس ساتھی اکٹھے شہید ہوئے اس کے سب ساتھی شہید ہو گئے اکیلا وہ باقی بچ گیا تو ایک لمحے کے یہ تصور کریں کہ اس کمرے کے سب لوگ شہید ہو جائیں ہم میں سے کوئی ایک باقی بچ جائے اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی اگر یہ یقین نہ ہو کہ جنت ہے یہ یقین نہ ہو کہ آخرت ہے وہ پاگل ہو جائے وہ بندہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے جہالتوں سے نکالا اندھیروں سے نکالا یہ نور بخشا ہمیں ہمیں آخرت کی زندگی کا بتا دی اللہ نہ بتاتے تو کون بتاتا ہمیں اللہ نہ یہ روشنی دیتے تو ہمیں کون یہ روشنی دیتا تو اسی طرح یہ اللہ غموں کو دور کرنے کا سبب یہ جو بڑے بڑے مظالم برداشت کر لیتے ہیں ساتھی یہ جیلوں میں جاتے ہیں اور ٹارچر برداشت کر کے نکل آتے ہیں یہ جو جگہ جگہ سے ذلتیں برداشت کر کے نکل آتے ہیں اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ ایک دن آئے گا جب اللہ ان ظالموں کو کھڑا کر کے ان سے بدلہ لے گا تو کون ہے جو پاگل نہ ہوتا جیلوں کے ٹارچر برداشت کر کے کون ہے جو دیوانہ نہ ہوتا اتنا ظلم کس مسلمانوں کے علاوہ جب کبھی کسی قوم پہ ہوا ہے جیلوں میں ڈال کے ان کے لوگ پاگل ہو گئے یہ جی صرف مسلمان ہے کہ جو اپنے ایمان کے سہارے ثابت قدم رہتا ہے جو اپنے ایمان کے سہارے اور آخرت کی معرفت کی وجہ سے اور جنت کے سہارے اور جہنم میں ان, ان لوگوں کے ڈالے جانے کی امید پہ مطمئن رہتا ہے کہ قبلو جو کرنا ہے آخرت میں تو حساب ہونا ہے نا ایک دن تو یہ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے غموں کو دور کرنے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ جنت ہے یہ یقین ہے کہ جہنم ہے اور یہ یقین ہے کہ ایک حساب کتاب کا دن ہے ظالم اپنے انجام تک پہنچیں گے اور یہ جو سارے لوگ یہ جو اتنے شہدا ہوئے یہ جو مزاج شریف میں جو جا جا جنگی کے شہدا ہوئے یہ جو بوسنیا کے اندر اتنے بچے عورتیں بچے شہید ہوئے یہ جو اتنی اتنی کی عزتیں لوٹیں ان سب کا اگر یہ ہو تو میں بھی پاگل رہا ہوں ہوں اگر یہ یقین نہ ہو سب اللہ تعالیٰ بھیجیں گے اور ایک دن ان سب پہ غرم کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے اسی ایک سہارے پہ چل رہے ہیں نا بس یہی ایک امید ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کہنا ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا, کا یقین دیا اللہ نے موت کے بعد کی ایک زندگی کا تصور ہمیں بتایا اور ایک حقیقت ہمارے اوپر منکشف فرمائی تاکہ دل جمے رہیں دل مضبوط رہیں اور قربانیوں پہ قربانیاں قربانیوں پہ قربان ایسے ایسی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے شیخ ابو رب، حمزہ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے میر علی میں امریکی جہاز کی بمباری سے تو میں ان سے ان ملاقات ہوئی میری ان سے ان کی شہادت سے تقریباً ہفتہ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بےتکلو گفتگو کہتے ہیں کہ ان، ان نی میری مشکلات ہی انی کثیر العیال میری مشکلہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ ہیں تو میرے ساتھ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک ہفتے بعد میں وہاں سے نکلا ایک ہفتے بعد وہاں بمباری ہوئی ان کے گھر پہ تو وہ بچ گئے ان کی بیوی اور سب بچے شہید ہو گئے ایک ہف... آپ ایک اس بندے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں جو اپنا گھر چھوڑ چکا ہو جو اپنے سارے رشتے چھوڑ چکا ہو جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں آیا ہو ان کی ہجرت ہماری ہجرتوں کی طرح نہیں ہوتی ہے وہ اتنی دور سے آئے ہوتے ہیں کہ جانا ٹیلی فون ہو سکتا ہے نہ دوبارہ واپس جانے کا سوچا جا سکتا ہے نہ ہماری طرح کہیں کہ چھ مہینے بعد چلا جاؤں گے چار مہینے بعد چلوں کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہر قسم کی کشتی جلا کے نکلتے ہیں تو جو سب کچھ قربان کر کے ایک بیوی اور بچوں کو لے کے یہاں پر آیا ہو اور وہ بھی مختلف جنگوں سے بچتے بچاتے پتا نہیں کیسا ان بیویوں کا اور میاں بیوی کا بھی وہ تعلق نہیں کیسا ہوگا جو جنگوں میں سے گزرتے گزرتے جو تعلق بنا ہوگا تو وہ سارے کے سارے بم لگا اور وہ سب کے سب شہید ہو گئے تو اس بندے کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کون بچا ہوگا اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو لمبا نہیں کیا ایک ہفتے بعد بمباری ہوئی وہ خود بھی شہید ہوئے اور انشاءاللہ سب جنت میں اکٹھے ہوں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں تو ہر شداد بنو سمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن جو دنیا میں سب سے بڑی سختی آنی ہے وہ یہی ہے کہ اگر شہادت نہ ملے تو موت کی سختی ہے اور وہ موت کی سختی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آروں سے چیر دیا جانا کیلے جسم میں ٹھونک ٹھونک کے مار دیا جانا ہانڈیوں میں جسم کا ابال دیا جانا یہ سب کچھ موت کی سختی کے سامنے ہیچ ہے وہ اتنی سختی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کے دنیا والوں کو بتا دے کہ اگلی دنیا کہ موت کی سختی کتنی ہوتی ہے وہ دنیا والوں کو کھانے پینے اور نیند کے مزے اڑ جائیں ان کے وہ پاگل اور دیوانے ہو جائیں یہی ہے جو رسول اللہ سے فرماتے ہیں لوتا علمون عالم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تمہیں بھی وہی علم حاصل ہوتا تم بھی جنت دو کو جانتے اسی طرح اس طرح میں جانتا ہوں جس طرح مجھے معراج پر مشاہدہ کرایا گیا تم بھی قبر کے حوال کبھی تم پہ بھی اس طرح منکشف ہوتے جیسے کبھی کبھی اللہ مجھ پہ منکشف فرماتے ہیں تو تمہارا وہ حال نہ ہو تو اگر تمہارا یہ حال ہوتا لدحق تم قلیلم و لبقئی تم تم بہت کم ہستے اور بہت زیادہ زیادہ رویا کرتے اور پھر آپسن فرماتے ہیں کہ تم دیوانوں کی طرح اپنے سروں کے اوپر ریت ڈالتے ہوئے صحراؤں اور بیبانوں میں نکل جاتے تو اللہ نے تمہارے اوپر اسی لیے منکشف نہیں فرمایا کہ تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو برداشت کر کے بھی دنیا کے اندر جم کر رہ سکو نے میرے مجھے وہ قوت بھی دی کہ میں اس کو برداشت کر سکوں اور مجھے اس کا علم بھی ادا فرمایا تو آگے کی ایک ایسی دنیا ہے کہ انسان اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو واقعاتاً دیوانہ ہو جائے صحابہ کی طرح واقعات انہیں کی طرح کی زندگیاں اختیار کر لے واقعات قربانیاں دینا آسان ہو جائے دنیا ہچ ہو جائے دنیا کے بڑے بڑے دربار پاؤں کی ٹھوکر پہ ہوں, کچھ بھی نہ ہو جو علی ہمارے نیزے جا کے, کے, کا کے گاڑ دیتے ہیں بڑے بڑے سردار ان کے سامنے جو کل تک حقیر ترین جس قوم کو سمجھتے تھے اس کے سامنے کاپتے ہیں بڑے بڑے سردار ان سے بات کرتے ہوئے ایک چیز نے قوت بخشی ہے یہ عقیدہ ہے یہ موت ہے یہ آخرت کا یقین ہے جس نے ان کے اندر یہ بلندیاں پیدا کی ہے. اور ہماری ذلتوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں جتنا جو دنیا سے چمٹتا ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا دنیا دنیا کا لفظی مطلب ہی حقیر ہے دنیا کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اس کو کہتے ہیں جو حقیر ہو گھٹیا ہو ادنا ہو تو ادنا چیز سے چمٹیں گے تو ادنا بن جائیں گے اعلی چیز کی طرف بڑھیں گے جنتوں کی طرف بڑھیں گے تو ہم خود بھی اونچائی پہ جائیں گے اخلاق میں بھی کردار میں بھی ہر چیز کے اندر تو پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کل دلوں میں بٹھا لو عقیدے کے اندر اتار لو اس کو شعور لاشعور سے شعور میں لے آؤ کہ ہر زیرون موت کا مزہ چکھنا ہے وہ ان نما تو جو رکھوں آگے پھر ایک عجیب بات اللہ فرماتے ہیں ایک ایک جملہ ہے لیکن سمندر بند ہے کہ تمہیں تمہارے اجر فقط قیامت کے دن ملیں گے انما کے ساتھ فقط لگا دیا گیا کہ الجزا فقط اور فقط آخرت ہے مومن کا دل اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جب موت کا یقین اس کے دل میں اتارا اس کے بعد اس کے دل کو دنیا سے بلند کر لیا اسے کہا کہ فقط اور فقط اجر جو کہ دنیا کون سی ہے آخرت ہے علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں امام راضی نے لکھا امام قرطب نے لکھا کہ یہاں مراد اس سے کیا ہے کہ الجور تام وافیتاً کہ مکمل اور کامل اجر کہاں ملے گا وہ وہاں ملے گا یہاں جو کچھ ملتا ہے جو دنیا کے اندر کچھ ملتا بھی ہے یا برزخ میں کچھ ملے گا بھی تو وہ صرف ایک ادنا سا حصہ ہوگا اور امام رازی ایک قجیب بار لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی اجر ملتا ہے جو کچھ بھی انسان کو اس کے نیک اعمال کا صلا ملتا ہے تو یہاں جو خوشی آتی ہے اس کے ساتھ غم جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں جو راحت ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں مقدرتن بالغمومی و وخوف الانقطاع والزوال ہر نعمت کے ساتھ یہاں غم جڑے ہوتے ہیں ہم جڑا ہوتا ہے حزن جڑا ہوتا ہے اور یہ خوف جڑا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت منقطع ہو سکتی ہے یہاں کوئی نعمت دائمی ہے اس دنیا کی کوئی چیز ایسی ہے جو یہاں جس نے ہمیشہ ساتھ دینا ہے تو یہاں کی کوئی نعمت حقیقت نعمت کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے اس لیے کہ سب کچھ چھننے والا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے سب چیزوں کے بارے میں یہ فکر ہوتی ہے کہ اب چھنا یا اب چھنا اب گیا یا اب گیا تو اسی لیے حقیقت اجر کی دنیا کون سی ہے ان نما تو کم یوم القیامہ قیامت کا دن ہے کہ جب ہر ایک کو اپنے کیے کا حقیقی اجر ملے گا ظالم کو بھی ایک بندہ نے سو قتل کیے ہیں اس کو یہاں جتنی بھی سزا ملے کیا سو قتلوں کا بدلہ دنیا میں دینا ممکن ہے نہیں ممکن ہے کیا بش کا بدلا دنیا میں دینا اس کو ممکن ہے وہ جو کچھ کر چکا نہیں مل سکتا پرویش کا بدلا دنیا میں دینا ممکن ہے ان کے مظالم اتنے ہیں اتنے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی جتنی بھی عقل لڑا لے برابر ان کے ساتھ کر نہیں سکتا ان کے لیے تو ایک علیحدہ دنیا چاہیے ایک علیحدہ جہنم چاہیے اور وہیں پہ ان کو ان کے کیے کی سزا مل سکتی ہے اسی طرح وہ سب لوگ کہ جنہوں نے بیس 20 بی سال سے ہجرتوں میں بیٹھے ہیں بیویاں قربان کی ہیں بچے قربان کیے ہیں گھر چھوڑے ہیں غم برداشت کیے ہیں تنہائی کاٹی ہیں ساتھیوں کو چھوڑا ہے اپنے کیا کچھ نہیں کیا ہے دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو ان کو ان کا اجر دے سکتی ہو ساری دنیا ان کے قدموں میں رکھیں کیا یہ اجر ہوگا ان کا ان کا اجر بھی ان کو اللہ ہی دے سکتے ہیں ان کا اجر بھی ان کو جنت میں ہی مل سکتا ہے تو اسی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں مانگتے کیوں ہو نگاہ وہاں پہ رکھو اللہ فرماتے ہیں نا من الناس میں یقول ربنا اعتنا في الدنيا وما لهم في الاخره من خلاق لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں اللہ دنیا میں دے دے اللہ کہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کہ وہ منقان یورید الاجلہ جو جلدی سب کچھ چاہتا ہے چاہتا ہے دنیا میں سب کچھ مل جائے یہیں عزت مل جائے یہیں شہرت مل جائے یہیں ناموری مل جائے یہیں عہدہ مل جائے یہیں مال مل جائے اللہ فرماتے ہیں اجلحفی حمان شاہ علی من نرید ہم دنیا میں دے دیتے ہیں جس کو جو چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جو یہاں مانگے گا اس میں سے جس کو اللہ چاہے گا اور جتنا چاہے گا اتنا دے دے گا فلم من منقان لہو فی ہمان شاء من سما جالنا لہو جہنماحمد مزمو ممد ہو رہا اور پھر اس کے لیے ہم جہنم مقدر کر دیں گے اور وہ ذیل الخوار ہو کے اس جھنم میں ڈالا جائے گا ومن اراد اور جو آخرت کا طلب گار ہوگا آخرت کی تمنا کرے گا وہ سا وہ مؤمن اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے گا آخرت کے لیے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے صرف زبانی کرامی دعوے نہیں کرے گا اراد الآخرہ پہلی شرط ارادہ کرے آخرت کا سا آلحا اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسا کوشش کرنے کا حق ہے وہ مؤمن اور ہو بھی مومن ایمان کے ساتھ ہی ہر عمل قبول ہوتا ہے فف اللہ کا اکانس مشکور تو یہ لوگ ہیں کہ ان کی صحیح ان کی بھاگ دور اللہ کے ہاں مقبول ہے اللہ ان کو ان کا جزا دے گا دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں فلن حیاتم قیبہ کہ اللہ, اللہ ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزروائیں گے یہ نہیں کہا کہ مال دیں گے یہ نہیں کہا کہ دولت دیں گے کیا پاکیزہ زندگی ہوگی دل مطمئن ہوگا اللہ کی اطاط والی زندگی ہوگی زندگیوں سے محفوظ زندگی ہوگی لڑائیوں جھگڑوں آپس کی نفرتوں سے حق سے دل کی تنگیوں سے محفوظ زندگی ہوگی پاکیزہ زندگی دنیا کی ہوگی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھ دی ہے وہ کہاں نبل مومنینا رحیمہ اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی صرف یہ بتاتے ہیں کہ وہ آخرت میں مومنوں کے لیے ہی رحیم ہوں گے کافروں کے لیے وہاں کوئی رحمت اللہ کی نہیں ہوگی تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اجر کی دنیا کون سی ہے آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجر سے یہاں مراد کیا ہے اجر المومنی ثواب و اجر القافری اقابن کہ اجر سے کبھی دونوں معنی ہوتے ہیں مومن کا اجر ثواب ہے کافر کا اجر عقاب ہے سزا ہے تو آخرت میں ہی سب کو ملے گا جو کچھ ملے گا ثواب والوں کو ثواب اقاب والوں کو اقاب سب کو وہیں پہ سب کچھ ملے گا تو اللہ تعالی سے ایک مفصر لکھتے ہیں کہ کے اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی تب ہی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تب ہی نازل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں سے گزار گزار کے یہ دیکھتے ہیں کہ مومن کا دل سوائے آخرت کے سوائے اللہ کی رضا کے اور اس سے کچھ بھی نہیں چاہ رہا مومن نہ اس لیے کھڑا ہے کہ میرے ساتھی ساتھ کھڑے ہیں اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں نہ اس لیے کھڑا ہے کہ مجھے فلاں فلاں دوست ہے وہ جہاد کے رستے پہ تو اس لیے میں بھی چل رہا ہوں اس کو ان میں سے کسی چیز سے غرض نہیں اللہ آزماتے ہیں اس کو تنہائیوں میں لے کے جاتے ہیں ساتھی شہید ہوتے ہیں کوئی گرفتار ہوتا ہے کوئی پکڑا جاتا ہے ہر ایک کو اللہ آزماتے ہیں اس کے اس کے دین کے اعتبار سے اور آزما کر یہ دیکھتے ہیں کہ کون صرف اور صرف اللہ کے لیے کھڑا ہے یہاں تک کہ وہ لکھتے ہیں مفسر کے بالآخر اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آزماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا اصل مقصود دنیا میں فتح ہے ایک یہ چیز ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے تمنا رکھنا امید رکھنا کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے اسلام کی خاطر اسلام کو اور اہل اسلام کو دنیا میں فتح آتا فرما اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ نصر من وفتح قریب ملے گا لیکن یہ اخرا ہے وہ اخرا تو ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مقصود اصلی ہے اللہ نے کہا کہ اصل وعدہ کیا کیا کہ اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تن جی کم نظاب نلیم دردناک عذاب سے جو تمہیں بچا لے تو کیا کرو ایمان لاؤ اللہ پہ جہاد کرو اس کے رستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے وعدہ کیا کیا اس کے اوپر اصلی وعدہ کیا ہے یقف اللہ کم گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ یو دخل کم جنات تجری تحتی الحار ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں و مساق نقی بطن فی جناتی ادن تم یہاں کے گھروں کے پیچھے بھاگتے ہو اللہ وہاں کے پاکیزہ گھر دے گا ہمیشگی کی جنتوں کے اندر یہ اصلی وعدہ ہے پھر دوسری بات کی وہ خرا تو حبو ہونا وہ دوسری چیز جو تمہیں بھی مطلوب ہے محبوب وہ بھی تمہیں دے دیں گے نسر اللہ کریم تو اللہ آزما کے دیکھتے ہیں کہ مطلوب اصلی کیا اس کا واقعتا آخرت ہی ہے تو اللہ تعالیٰ بعضوقات شکست دیکھ کے دے کے آزماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فتح کے چکر میں نکلا ہوا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس انقلاب انقلاب کے چکر میں نکلا ہوا تھا اور جب انقلاب آتا نہ نظر آ رہا ہو اور کلمہ دین غالب ہوتا نہ نظر آ رہا ہو اور شکست نظر آ رہی ہو تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے مار کے ایسے لڑے گئے سید احمد شہید کی پوری تحریک اٹھی قربانیا دین پانچ سال لڑے تک علم ہر اعتبار سے وہ لوگ ایسے تھے کہ ہم وہ ان کی سیرتیں حالانکہ ڈیڑھ سو دو سو سال پہلے کی بات ہے ان کی سیرتیں پڑھ کے انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں تھے اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ دور کے لوگ ہیں وہ بھی تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پہ قربانیوں کے بعد سب کو ایک میدان میں شہید کروا دیا اور تحریک حصہ تحریک تو اللہ تعالیٰ آزما کر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو استقامت دی انہوں نے اس کے بعد بھی قیام پاکستان تک تقریباً اس جہاز کو اپنے جاری رکھا کسی نہ کسی انداز میں تو اللہ آزما کر دیکھتے ہیں نا ہر ایک کو اللہ نے جنت ہر ایک کی اپنی اپنی حساب ہر ایک نے اپنا اپنا دینا ہے کیا قیامت کے دن استعمال جماعت والوں کو فلاں تنظیم والوں کو لا کر کھڑا کیا جائے اکٹھا حساب اجتماعی حساب ہو ہر ایک نے اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے اللہ نے یہی نقشہ کہیں insan, insan, تو بڑا اپنے جو بھی محنتیں کر رہا ہے جو بھی امال کر رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ تو بڑا چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف فم ہی تو نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے وک الن آتی ہی یوم القیامت فردہ اللہ کہتے ہیں ہر ایک نے قیامت کے دن تنہا اللہ کے پاس آنا ہے تو حساب تو ہر ایک نے اللہ کو اکیلا دینا ہے تو اللہ آزمائش بھی ہر ایک کی اکیلی اکیلی فردن فردن کر رہے ہیں کہ کون اللہ کے رستے پہ استقامت دکھا رہا ہے کون نہیں دکھا رہا اللہ ہر ایک اس اجتماعیت کو نہیں دیکھ رہے اللہ ہر ایک کو فردن فردن اس کی آزمائش کر رہے ہیں تو اسی طرح اللہ آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بس یہ والے کے پیچھے پیچھے آیا اور فتح نہ مل رہی ہو تو یہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو مقصود اصلی ذہن میں واضح ہونا چاہیے فتح کی دعائیں ہونی چاہیے اللہ سے اللہ کے خلمے کی, کی سربلندی کی دعائیں ہونی چاہیے یہ دعائیں چاہیے اللہ ہمارے ہاتھوں سے اس دین کو سر بلند کرے لیکن مقصود اصلی کیا ہے اللہ کی رضا مقصود اصلی کیا ہے آخرت مقصود اصلی کیا ہے اللہ کی جنتیں یہ مطلوب ہے اور اس کو اللہ اللہ کی نصرت تبھی اترتی ہے جب مومن ثابت قدم رہ کے ثابت کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا کے بار کچھ نہیں چاہیے شکست بھی ہوتی ہے تو ہو جائے میں نے رہنا اور ایک ساتھی ہیں وہ مجھے افغانست پرانے مجاہد افغانستان کے دور میں بھی رہے ہیں کہتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ کی نصرت ہی نازل ہوتی ہے جب انسان کھڑا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے کھڑا رہتا ہے جہاد میں مارکیٹ کسی کسی بھی مارکی کے اندر ایک تو گریلا کروائیے نا جہاں مقصودی بس جانا اور واپس مار کے واپس آ جانا لیکن جو باقاعدہ دو بدو مقابلے ہیں جو روس کے دور میں تو بہت زیادہ ہوا کرتے تھے کہتے اس میں اللہ کی نسرت تب آیا کرتی تھی جب ہم کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں ساتھی شہید ہوتے جا رہے ہیں دشمن کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے جب وہ مرحلہ آتا تھا جب ساتھیوں میں چہما گوئیاں شروع ہو جاتی نا کہ اب نکلا جائے یا نہ نکلا جائے تو یہ کہتے یہ چند لمحے ہوتے تھے جس کے اندر جم جائیں اگر تو پھر اللہ کی نسرت اترتی تھی اگر اس پہ ثابت قدمی دکھا دیں کہ جب لوگوں کے قدم اکھڑنا شروع ہو جاتے تھے اور جب موت نظر آ رہی تھی اور شکست بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہتے ہیں بس یہ یقین کے مرحلے ہوتے ہیں اور جو اس میں جم جائے اس کے بعد اللہ کی نصرتیں اترتی ہیں اور بالکل مار کا بدل جاتا ہے کا ایک بشر انسان یہ ثابت کر دے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تیری رضا کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے تیری جنتوں کے سوا شکست بھی ہوتی ہے تو, ہو جب مجھے تو میں اس کے لیے نہیں نکلاؤں میں اصل میں تو تیرے لئے نکلاؤں تو اللہ نے یہی کہا کہ اجروں کے اجر کے طالب دنیا میں نہ بننا اجر کے طالب آخرت میں بنو اور ہر چیز کو اسی معیار پہ پر پر پرکھیں مت اپنے معیارات درست رکھنے کی ضرورت ہے یہ جو جدید سیاسی قسم کی دینی تنظیمیں ہیں انہوں نے ذہنوں کو بگاڑ دیا ہے اور ذہنوں کے اندر انقلاب انقلاب اتنا بٹھایا ہے کہ پھر ہر چیز کا پیمانہ یہ بن گیا کہ جو عمل افضل کون سا عمل ہے وہ عمل جو انقلاب کے لیے زیادہ معاون ہو ذری بات ہے تو پڑھنے سے انقلاب میں تو کوئی انقلاب نہیں آئے گا تو اس لیے وہ عمل اتنا اہم نہیں ہے لیکن پوسٹر لگانا دیواروں پہ چاکنگ کرنا نعرے لگانا یہ بڑا اہم کام ہے اس لیے کہ اس سے انقلاب آ جائے گا تو یہ کوئی معیار نہیں ہے ہم نے اللہ کی عطاط کرنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے انقلاب آتا ہے نہیں آتا اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تبدیلی آتی ہے نہیں آتی اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہم کوشش کرتے ہیں تمنا رکھتے ہیں اس کی لیکن مقصود اصلی محض اور محض اللہ کی رضا ہے تو یہ ذہنوں سے اگر کسی بھی نمے غافل ہو جائے اس ذہن اس چیز سے تو پھر اللہ کی نصرتیں غائب ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں آگے فمنظ ناری وہ ادخل الجنت فقط فاض اُدخل الجنت فقط فاض تو دو چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائیں ابھی تک کہ موت آنی ہے اس موت کو یاد رکھو اور دوسری بات یہ بتائی کہ اجر کی زندگی اجر کا مقام یا دارالاجزا وہ ہے یہ دنیا نہیں ہے وہاں پہ نگاہیں رکھو اگلی بات اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ یہ بتاتے ہیں کہ کامیابی کا معیار کیا ہے اگر وہ وہ دارالجزا ہے تو اس دارالجزا میں کون کامیاب ہوگا اور کیسے کامیاب ہوگا اللہ فرماتے ہیں النار و حضرہ فقد فاز بس جس کسی کو آگ سے بچا لیا گیا آگ سے دور کر دیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا پس وہ کامیاب ہو گیا اس جملے میں اتنی بلاغت ہے نا ہر ہر لفظ میں قرآن کے معنی چھپے ہوتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو جنت میں چلا گیا جہنم سے بچ گیا یہ کہا کہ جو جنت جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا <تصح> مطلب ہے کہ ہم اپنے عمل سے نہیں داخل ہو رہے ہیں کوئی اور ہے جو داخل کر رہا ہے ہم اپنے عمل سے جہنم سے نہیں بچ رہے ہیں کوئی اور ہے جو ہمیں بچا رہا ہے وہی بات جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ کوئی شخص اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں نہیں جا سکتا راوی نے حیرانی حیران ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل کی بدولت اللہ یہ اللہ حبی رحمتی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اللہ کا حق تو اتنی اونچی چیز ہے ہم میں سے کون اللہ کا حق ادا کر سکتے ہے ساری سب کچھ اگر اللہ کے رستے میں لگا بھی دیں تو یہ سب کچھ کون سا اپنا ہے یہ جان کس کی ہے اللہ کی دیوی مال کس کا ہے اللہ کا دیا ہوا وقت کس کا ہے اللہ کی دیوی فرصتیں مہلتیں کس کی ہیں اللہ کی عطا کی سب کچھ بھی لگا دیں تو اللہ کا حق ادا ہو گیا کچھ بھی ادا نہیں ہوا تو کس طرح بخشے جائیں گے اللہ کی رحمت سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں ہونی چاہیے اللہ فرماتے ہیں کہ کامیاب کون ہوگا فقد فاض اس کو کس کو پروانہ کامیابی ملے گا جو آگ سے نکال دیا گیا اور آگ, آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس کی تشریحات علماء نے مختلف طرح کی ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک تو زحر کا جو لفظ ہے نا زحزیہ ان زحر جہاں کے لفظ کے اندر یہ مفہوم شامل ہے کہ آگ ایک, میں کشش ایک ہے آگ اپنی طرف کھینچ رہی ہے یہ جہنم کی آگ بڑی کشش والی چیز ہے کیوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے حفت الجنت بال مکار وہ حفت الارو آگ کو جہنم کی آگ کو کس چیز نے لپیٹا ہوا ہے شہوات نے لذتوں نے لپیٹا ہوا ہے. تو انسان گناہوں کے اندر لذت ہوتی ہے تو وہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اس رستے پہ تو اللہ تعالی نے ہمارا نقشہ یہی کھینچا ہے کہ تم لوگ تو بڑے چلے جا رہے ہو جنم کے رستے پہ زخر کا مطلب یہ ہے کہ اس, اس کشش سے جس کی وجہ سے تم بڑے چلے جا رہے ہو اس سے کوئی تمہیں ہٹا لے تمہیں کھینچ کے کوئی تمہارا دامن اس رستے سے دور کر کے جنت میں ڈال دے تو ہم تو جنم کی طرف ہی جانے والے رستے پر چل رہے تھے یہ اللہ کا فضل ہے رسول اللہ وسلم نے یہی نقشہ کھینچا ایمان کا کہ تمہاری اور میری مثال اس طرح جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی اور پروانے اس آگ پر ٹوٹے پڑتے ہیں اس میں گرنے کے لیے تم لوگ بھی اسی طرح میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ کے اندر گرے پڑتے ہو تو یہی معاملہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اللہ کا دین ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پکڑ کے نکال لیتا ہے ورنہ خود جہنم میں اتنی کشش ہے جہنم کی گناہوں والے رستے میں اتنی کشش ہے کہ انسان اسی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کامیاب کون ہے کامیاب وہ نہیں جس کے ساتھ بہت بڑا جگتہ ہے کامیاب وہ نہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے جھنڈے گاڑ دے جو امن اسلام کو نافذ کر کے دکھا دے اس میں سے کوئی کامیابی کا حقیقی معیار نہیں ہے کامیاب کون ہے اللہ رماتے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا اور اسی طرح بعض امام راضی نے اس کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ آ یہاں نار سمراج جہنم کی آگ نہیں دنیا کی آگ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور اس میں اللہ تعالی مومنوں کو آزمائشوں میں ڈالے رکھتے ہیں. اور پیررپیہ آزمائشی پیر درپیہ آزمائشیں یہاں تک کہ ایمان پہ قائم رہنا اس کے لیے ہاتھوں میں انگارے لینے کے مترادف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام رادی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں یہ فرمانا کہ آگ سے نکال لیا گیا اس سے مراد ہے کہ دنیا کی اس آزمائشوں والی زندگی اس قید خانے سے نکال لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا یہ بندہ کامیاب ہے تو یہی جس کے لیے لیکن جنت میں کون ڈالا جائے گا اس مفہوم کو اگر لیا جائے جنت میں وہ ڈالا جائے گا جس کے لیے دنیا کی زندگی واقعتاً آگ ہو جو دنیا سے اسی طرح نفرت کرتا جس طرح اسی طرح بھاگتا ہے اس طرح آگ سے بھاگتا ہے اور جس پہ دنیا میں اسی طرح آزمائشیں آئیں جس طرح اس کو آگ میں ڈالا گیا اور تکلیفوں والی زندگی گزارے تو اس طرح کی جو زندگی گزارے گا اور پھر جنت میں اس کو داخل کیا جائے گا تو رسول اللہ، تو امام راجی کہتے ہیں کہ اس سے مرادی ہے کہ یہ بندہ جو ہے فقط فاض وہ کامیاب ہو گیا اور فقط فاز کے لفظ میں عربی میں جو لطف ہے کہ اس کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو یعنی ایک پروانہ ایک سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دے دیا کہ بس جاؤ بخشے گئے تم پار ہو گئے تمہاری کشتی آگے لگ گئی اور اسی چیز کو امام صاحب الجلالین نے یوں نقل کیا ہے اس کا مفوم کہ نا الغایت المطلوبہ کہ یہ بندہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جو جنت میں ڈال دیا گیا یہ اپنا مقصد پا گیا اپنی مراد پا گیا اپنی مطلوب پا گیا ایک بندہ کسی ہر انسان کسی مطلب کے پیچھے بھاگتا ہے نا کسی مقصد کے پیچھے بھاگتا ہے اس سے بڑی کوئی کامیابی تو نہیں ہوتی کہ مقصد پا لیا بس جس نے مقصد پا لیا وہ کامیاب ہو گیا ہے نا تو یہی ہمارا مقصد ہے کیا کہ اللہ عمنّا نس الو کا رضا کا ولجن ون اللہ عمن سختِ تری رضا چاہتے ہیں تیری جنت چاہتے ہیں تیرے عذاب سے تیری پکڑ سے بچنا غصہ سے بچنا چاہتے ہیں اور تیری جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو یہی اللہ نے بتایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا فقط فاض وہ کامیاب ہے تو یہ تین باتیں اللہ تعالی نے اس ایک آیت کے اندر ہمیں سمجھائیں کہ پہلی بات یہ کہ موت کو یاد رکھو ایک حقیقت ہے دوسری بات ہے کہ الجزا آخرت ہے وہیں پہ ساری تمنایں وہیں سے وابستہ رکھو تیسری بات کہ وہاں کامیاب وہ ہوگا جو خاص خاص اللہ کی فضل سے اور اللہ کی رحمت سے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے پھر اللہ فرماتے ہیں آخری بار اسی آیت کی ومل ہایا تو دنیا اللہ مت یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے ایک چار پانچ لفظ ہیں لیکن اس میں اس پورے کھیل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ بڑی بڑی سلطنتیں یہ بڑی بڑی کرسیاں یہ بڑے بڑے ہنستے وستے شہر یہ بڑی چمکتی چمکتی ٹیکنالوجیاں یہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ بڑے سب کچھ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب کی حقیقت اللہ نے اس کا خلاصہ کیا بتایا یہ مطاع الغرور ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اور غرور کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ المن لکھتے ہیں کہ غرور سے مراد وہ چیز ہے کہ جس کا ظاہر تو بہت آپ کو بہت اچھا لگے اور جس کا باطن انتہائی مکرو ہو تو یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ ظاہراً چمک دمک ہے بہت لذت نظر آتی ہے دور سے دیکھو تو اس میں کشش محسوس ہوتی ہے کس کو نہیں کشش محسوس ہوتی ہے دنیا کے اندر اللہ مرحم رب ربی ہر عام انسان کو جب تک دل کے اندر ایمان راسخ نہ ہو جائے دنیا کی طرف کھشتا ہے وہ دنیا کے مال کی طرف دنیا کی خواہشات کی طرف دنیا کے کھانوں کی طرف دنیا کی لذتوں کی طرف دنیا کے عہدوں کی طرف ہر چیز کی طرف انسان کھینچتا ہے تو یہی نقشہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو کہا کہ یہ متعل غرور ہے یہ دھوکے کا سامان ہے بظاہر بہت خوش نما ہے لیکن قریب جانے سے دھوکا ہی دھوکا ہے قریب جا کر اس سے تعامل کریں تو پتا چلتا ہے دھوکا ہے کیوں انسان کے پاس جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنے اس کے غم میں اضافہ ہوتا ہے جتنی دنیا بڑھتی ہے یہ تینوں وجوہات نقل کی ہیں غالباً امام راضی نے نہیں نقل کی ہیں جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنا اس کے غموں میں اضافہ ہوتا ہے مال جتنا آئے گا اتنا زیادہ انسان اپنا بینک بیلنس کی حفاظت میں اپنے سرمایہ کے بچاؤ میں اسی کے اوپر اس کا ذہن سارا گھومتا رہے گا سیکیورٹی گارڈ رکھے گا یہ کرے گا وہ کرے گا اپنی حفاظت کے خطرے ہوں گے لوگوں سے دشمنیاں بنیں گی پیسوں پہ جھگڑے ہوں گے پتہ نہیں کیا, کیا کیا کچھ کھڑا ہو جاتا ہے تو جتنا پیسہ آتا ہے اتنی پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اسی طرح جتنا پیسہ اس کے برعکس ایک بندہ ایک جھونپڑی میں رہتا ہے آپ یہاں سے آنے سے پہلے کیا معاملہ تھا یہاں آ کے کیا سکون رہا ہے سارا دن بڑے سوتے رہتے ہیں سارا دن کھاتے رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے اس لیے کچھ ہے ہی نہیں جس کے چھننے کا خوف ہو کیا ہے جانے تھی جانے لے کے خود سوچ سمجھ کے نکل آئے تو یہاں کوئی چیز ایسی ہے ہمارے پاس کوئی کوئی چور آ جائے گا کوئی ڈاکو آ جائے گا فلاں سے لڑ پڑیں گے کچھ بھی نہیں ہے اپنے اپنا ایک بوریا بس بستر ہے سب کے پاس وہ لے کے ادھر سے ادھر, ادھر, ادھر, سے ادھر سب چل پڑتے ہیں تو جو جھونپڑیوں میں سوتا ہے جو کچے مکانوں میں سوتا ہے اس کو بڑی راحت سے ہوتا ہے وہ کہیں بھی لیٹ جاتا ہے کچی فرش پہ بھی سو جاتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس اسی طرح جتنی دنیا آتی ہے اتنی دنیا کی ہرس بڑھتی ہے حدیث میں آتا ہے نہ کہ انسان کو ابن آدم کو اگر دو سونے کی بھری ہوئی وادیاں دے دی جائیں تو وہ ایک تیسرے کی تمنا کرتا ہے اور اس کا پیٹ حریث میں آتا ہے کہ سوائے جہنم کی آگ کے سوائے اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی تو لہٰذا یہ ہرس دنیا کی بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی ایک مطلوبہ میں مل جائے گی تو پھر ہم مطمئن ہو جائیں نہیں پھر اور مانگیں گے پھر اور مانگیں گے پھر اور مانگیں گے یہ دنیا کے اندر کی فطرت یہ ہے تو یہ دھوکے کا سامان ہے پریشانی اس سے بڑھتی ہے ہرس اس سے بڑھتی ہے اور سب سے بڑا اس کا کیا ہے کہ اس ادنا اور حقیر چیز کی خاطر انسان آخرت کو ضائع کر دیتا ہے اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے آپ کے پاس دو یعنی آپ کو اختیارات دیے جائیں کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے ڈیرے تک تھوڑا سا سفر ہے نا چند گھنٹے کا ہی سفر ہے اس سفر میں آپ نے جس گاڑی میں جانا ہے ایک آپ کے پاس اختیار یہ ہے کہ اس گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہو اس گاڑی کی سیٹیں بڑی نرم ہوں وہاں سیٹ سیدھی ہو پیچھے ہو جائے آپ سو بھی سکتے ہیں اس کے اوپر آرام سے وہاں بہت سے دوست یار بھی آپ کے ساتھ سفر میں موجود ہوں وہاں سننے کے لیے گانے بھی ہوں دیکھنے کے لیے فلمیں بھی ہوں وہاں ہر قسم کی علاوہ دنیا کی ہر چیز موجود ہو کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہو ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ ڈیرا پہنچ جائیں تو وہاں ایک اچھے سے ہوٹل میں آپ کو اچھا سا گھر آپ کو مل جائے جہاں پہ باپ باقی زندگی گزاریں اس گھر میں ساری نعمتیں جو آپ چاہتے ہیں وہ موجود کوئی بھی عقلمند آدمی کس کو اختیار کرے گا تو بس یہی معاملہ ہے جنت کا اور دنیا کا اور آخرت کا کہ تھوڑا سا سفر ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہی کنفر دنیا کا انا کا غریب دنیا میں یوں رہو جیسے تم کوئی اجنبی مسافر ہو او آبرو سبھی لند راستے میں گزرتے ہوئے کوئی مسافر ہو بس اس طرح سے زندگی گزار دو اس لیے کہ وہ آخرت کی زندگی ہے کبھی کوئی سفر میں بھی اتنا کچھ درخت کے نیچے کو سایہ لینے کے لیے تھوڑی دیر رکے سفر میں اور کہے کہ بس یہاں پہ اے سی بھی فٹ ہونا چاہیے یا فریج بھی ہونا چاہیے یا بستر بھی ہونا چاہیے یا یہ بھی ہونا چاہیے یہ حماقت ہوگی نا بھی اگے جانا ہے تو اگے کی فکر کرو یہاں پہ کیوں دل لگا رہے ہو اپنا تو یہی معاملہ ہے یہ دھوکے کا سامان اپنے اندر ایسا مگن کر لیتا ہے کہ انسان ایک بہت اعلی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں ما انذکم ينفد وما عند الله باق جو کچھ تمہارے پاس ہے سب مٹنے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اللہ لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہماری حالت کا نقشہ کھاچتے ہیں بل تو اسرون الحیات الدنیا بلکہ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وال آخرہ تو خیروں اب کا حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے بہت باقی رہنے والی پائیدار ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کل بل تو حبون اللہ نہیں بلکہ تم تو جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو وہ تضروں آخرہ اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو تو یہی ہم میں سے ہر ایک کا حال ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جہاں دنیا اور آخرت میں تعارظ آتا ہے اللہ یہ کہ جس کو جس پر اللہ رحم کرے تو ہمارا حال یہی یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں اس لیے کہ دنیا نظر آ رہی ہے فوری سامنے فائدے اس کے موجود ہیں اور آخر دور ہے آنکھوں سے دور ہے نگاہوں سے اوجل ہے تو صحابہ کا حال بالکل اس کے برعکس حرتلی فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت کو دیکھ بھی لوں تو جنت پہ میرے ایمان میں ذرہ بر اضافہ نہیں ہوگا اس لیے کہ مجھے ابھی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اور اللہ کے فرمانے پہ اسی طرح یقیناً اس طرح آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو اس طرح یقین ہو کہ جنت کے فائدے جو ہیں وہ ہمیں ہمارے آنکھوں کے سامنے یوں موجود ہوں اور اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت وہ انسان کے سمجھ کے تلاوت ترجمے کے ساتھ تلاوت جس کو عربی نہیں سمجھ آتی یہ انسان کی نگاہوں کے سامنے مستقل آخرت کا نقشہ رکھتا ہے جتنا انسان قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کو بار بار آخرت یاد دلاتا ہے بار بار آخرت یاد دلاتا ہے یہاں تک کہ جو شخص مستقل قرآن پڑھنے والا ہو اس کا دل ایک اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے وہ پھر وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے پھر اس وہ دنیا کو دیکھتے کسی اور نگاہ سے جس طرح آپ دنیا کو دھوکے کے سامان کی طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک دنیا پرست آدمی جس طرح دنیا کو دیکھتا ہے بالکل ایک اور چیز ہے لوگ ہمیں کیوں پاگل کہتے ہیں کیوں صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نکل کیا کہ منافقین کہا کرتے تھے کہ غر رہا آ... ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے خپت میں مبتلا کر رکھا ہے دیوانہ کر دیا ان کے دین نے ان کو کیوں کہا کرتے تھے اس لیے کہ چیزوں کو دیکھنے کے انداز ہی فرق تھے صحابہ دنیا کو فانی دیکھ رہے تھے ختم ہونے والا دیکھ رہے تھے حقیر اور ملعون دیکھ رہے تھے زلیل اور دنیا دنیا دیکھ رہے تھے اور وہ لوگ دوسری طرف دنیا جو دنیا پرست لوگ تھے جو کفار تھے یا مسلمانوں میں سے جو کمزور ایمان کے لوگ تھے ان کی نظریں دنیا سے آگے کسی اگلی دنیا پہ جا نہیں رہی تھی یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ تنگ نظر ہیں یہ ان کی نگاہیں جو ہیں یہ بہت محدود ہیں محدود ذہنیت کے لوگ ہیں تو یہ تنگ نظری جو ہے دل حقیقت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اتنا تنگ نظر ہو جائے کہ اس دنیا سے محسوس دنیا سے آگے اس کی نظریں نہ جاتی ہوں ہمیں تو اللہ نے وہ وسط نظر دی ہے وہ وسط نظر دی ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ نے ہمیں وہ جنت وہ جنتوں کے نقشے ہمارے سامنے کھینچ دیے وہ آخرت کے نقشے ہمارے سامنے کھینچ دیے ان حوروں کے نقشے ہمارے سامنے کھینچ دیے ان نبیوں سے ملاقاتوں کے نقشے ہمارے سامنے کھینچ دیے کہ جن کے بارے میں وہ جانتے ہی نہیں ہیں جاہلوں کی طرح اس سے غافل پڑے ہوئے ہیں تو وہ حقیقی تنگ نظری میں مبتلا ہے اور ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے فحرت علی رضی اللہ تعالی نے اسی لیے فرماتے ہیں کہ لین لا قاتل یہ دنیا بڑی ظالم چیز ہے اس کو چھو تو یہ بڑی نرم ہے لیکن چھوتے ساتھ ہی قاتل ان سموہا اس کا زہر بڑا قاتل ہے چھونے میں بڑی نرم ہے ویسے ہاتھ لگاؤ تو بہت لطف آتا ہے اس دنیا کو چھونے میں اس کی جو چیز اٹھاؤ گے اس میں لطف آئے گا قاتل ان ہا لیکن آخرت کے لیے اس کا قاتل زہر ہوتا ہے یہ دی ایمان کو تباہ کر دیتی ہے اور حدیث میں آتی ہے حدیث میں معرف الحدیث میں نقل کی مولانا منظور نعمانی نے کہ جو شخص اپنی دنیا کو محبوب رکھے گا وہ لازمن آخرت کو نقصان پہنچائے گا اور جو آخرت کو محبوب رکھے گا وہ لازمند دنیا کو نقصان پہنچائے گا یہ ایک غلط فہمی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ایک دعا کی, کی بنیاد پر قرآن کی کہ ربن آتے نہ دنیا ہسنا اور پھر آخرت ہسنا وقع اس ایک دنیا دعا کے اوپر اتنی بڑا پہاڑ کھڑا کر لیا گیا کہ اسلام تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے پھر دنیا میں ہسنا کہتے کس کہ کو ہیں اس کی تعریف بھی تو دیکھنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو نا آس علیہ وسلم جھونپڑی میں رہتے ہیں آس علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہتے ہیں کہ جو آج کے دور میں جو شاید ہمیں سے غریب سے غریب آدمی بھی اس گھر میں رہنا گوارہ نہ کرے پھٹے ہوئے پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں کئی کئی دن آپ کے گھروں میں فاقہ رہتا ہے مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے آپ سے زیادہ ہنسنا کسی کو عطا ہوئی تو یہ دنیا ہنسنا بس یہی ہے کہ اتنی دنیا مل جائے جس سے دنیا کا گزارا چلتا رہے اور انسان عبادات میں مشغول رہے بس اتنی دنیا کہ وہ اتنا فخر نہ ہو کہ انسان عبادت نہ کر سکے اور اسی کے پیچھے پڑا رہے بس اتنا گزارا چل جائے کہ اور اتنا زیادہ نہ ہو مال کہ اس میں لگ کے اللہ سے قافل ہو جائے تو بس یہ دنیا کی حسنہ ہے اس کے اوپر یہ سمندر یہ پہاڑ کھڑا کر لیا گیا کہ بس جی اسلام تو دونوں چیزوں کو لے کے چلنے کا نام ہے اسلام رحبانیت کا مخالف ہے تو ٹھیک ہے اس طرح کی رحبانیت کا تو اسلام جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام رحبانیت کا مخالف ہے تو وہ ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جہاد سے پیچھے ہٹ کے امر بالمعروف اور نہیں ندمنکر سے پیچھے ہٹ کے دنیا کے امور کو صاحب کو فجار کے حوالے کر کے کہیں جھونپڑیوں میں جا کے اور غار میں جا کے بیٹھ جاؤ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا کے پیچھے دنیا کے مال کے پیچھے اپنے آستینیں چڑھا کے دنیا کے اندر چھلانگ مار دو اور کہو کہ اسلام تو رہبانیت سے منع نہیں کرتا اسلام صرف اس معنی میں رہبانیت سے اسلام تو صرف اس معنیٰ سے منع کرتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو کفار و فساق کے حوالے نہ کرو کودو دنیا کے اندر اور چھینو لوگوں سے ظالموں اور فاسقوں سے دنیا کا اقتدار اور اللہ کے کلمہ یہاں پہ نافذ کرو بس یہ اتنی اس حد تک بات درست ہے باقی دنیا کی نعمتوں کی جہاں تک بات ہے تو صحابہ کی سیرتیں اتنی واضح ہیں اس معاملے میں کہ کوئی دھوکہ اس میں دھوکے کی کا امکان نہیں موجود ہے تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اس بات لمبی ہوتی جا رہی ہے میں معذرت خواہوں دنیا دھوکے کا سامان ہے اور اس دھوکے کے سامان سے کی طرف جو ہے اس کو دھوکے کے سامان کے طور پہ ہی سے معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ محفوظ رہیں گے اپنی آخرت کو بچا پائیں گے تو دھوکہ سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ اتنی قیمتی چیز ہم سے چھٹواتا ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں عادت العبادی السالحین مالا عین الرعت ولا عز السمعت ولا خطر اعلیٰ قلب بشرین میں نے اپنے سال بندوں کے لیے وہ چیز تیار کی وہ جنت تیار کی ہے اس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی دل پر اس کا گمان تک گزرا ہے کوئی ذہن اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تصور نہیں کوئی اس کا کر سکتا اور پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اقرا تم فلاطاً منقرۃ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے تیار کر رکھا ہے اتنی بڑی نعمتوں والی جگہ پھر اسی حدیث کا اگلے ٹکڑے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے نیچے ایک گھڑ سوار اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیز گھوڑے والا گھڑ سوار سو سال تک اگر بھاگتا چلا جائے سرپٹ پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اقرا تم ظلم ممدود چاہو تو عائد پڑھ لو کہ ظلم ممدود لمبے لمبے سائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اس دنیا کی حقارت کی گندگیوں کی خاطر اس کو ہم ضائع کر دیں اس دھوکے کی سامان کی خاطر کیا ہے یہاں پہ کیا راحت ہے دنیا کی وہ کوئی باہر کا دنیا دار بندہ ہے تو اس دنیا کو دیکھ کے ہماری کہے گا یہ کہ پتہ نہیں کتنی تنگی میں رہ رہے ہیں پتہ نہیں کیسی کچے کچے گھروں میں رہ رہے ہیں بجلی آنی موجود ہے سہولیات نہیں موجود ہیں گیس نہیں موجود ہے فلاں چیز نہیں موجود ہے ہم سے پوچھے کوئی تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں الحمد للہ اللہ نے دل مطمئن رکھا ہے یہاں پہ تو دنیا کا سب کچھ جو دنیا چاہیے ہوتی ہے شاید اس سے بہت زیادہ یہاں موجود ہے ابھی اس سے ہم بہت کم پہ گزارا کر سکتے ہیں یہی صحیح سے ہمیں شہید کی تحریک اٹھا کے دیکھیں تو ہم تو نعمتوں میں رہ رہے ہیں جنتوں میں رہ رہے ہیں وہ لوگوں نے اتنی سختیاں کاٹی ہیں ماضی قریب میں اتنی سختیاں کاٹی ہیں افغانستان کے جو پچھلا جہاد تھا اس میں اتنی نعمتوں کا تصور نہیں ہوتا واقعات سوکھی روٹی اور چائے پہ گزارا ہوا کرتا تھا تو یہ سارا کچھ کے انڈے بھی ہیں اور ملائیاں بھی ہیں اور میکرونیاں بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھایا جا رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں مجھے مل رہے ہیں تو سارا کچھ یہاں پر موجود ہے اس سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی طڑپ رکھنا یہ بھی اس پہ پر پریشان ہونا چاہیے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ بھی کہیں اللہ کی آزمائش نہ ہو لیکن اس سے زیادہ کی تمنا رکھنا اس سے زیادہ کی تڑپ رکھنا اور اس سے وہ سب کچھ ضائع کر دینا وہ ہمیشہ کی نعمتیں اس سے تلف کر دینا اس سے زیادہ گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا یا تو ہم آخرت پہ کہیں کہ ہمیں ایمان نہیں ہے اگر مانتے ہیں اس جنت کو مانتے ہیں اس دو ذخ کو مانتے ہیں اس سارے اس جہان کو تو پھر پھر یہ دو چیزیں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی اس کو مانیں بھی اور اتنی حماقت کا سودا کریں کہ اس سب کی خاطر اس سب کو ضائع کر دیں تو یہاں فخر قبول ہے یہاں سب کچھ قبول ہے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں اللہ کی اللہ سے یہاں بھی راحت مانگتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں لیکن اگر اللہ تعالی نے یہاں پہ سختی دے کے وہاں جنت میں بھیج دیں تو یہ قبول ہے اگلی بات اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھانے کے بعد ذہن کو تیار کرنے کے بعد قرآن کا ایک کہ اپنا عجیب انداز ہے ذہن کو تیار کیا کہ بھئی موت آنی ہے دارالجذا وہ ہے جنت اور دوزخ جہنم سے بچنا جنت میں جانا یہ کامیابی کا معیار ہے اور بتا دیا دنیا دھوکے کا سامان ہے جب سب چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی نا اب اللہ عمل کی طرف لاتے ہیں تم ضرور بے ضرور اپنے جانوں اور مالوں کے معاملے میں آزمائے جاؤ گے okay. یہ e جنت ایسے نہیں ملتی ہے اور یہ دنیا دو... اگر دھوکے کا سامان ہے تو پھر اس کو دیکھنا بھی پڑے گا نا کہ کس نے اس بات کو مانا کون اس سے ہاتھ کھینچنے کو تیار ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے لامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ یہاں لام جو ہے وہ قسم کے لئے ہے مطلب اس کا کیا ہے ای و اللہ ہی لتب اللہ کی اے یعنی مطلب اس کا لطب لون کہ اللہ کی قسم تم ضرور آزمائے جاؤ گے تو اس میں تاکید کے ساتھ اللہ کی قسم کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ نے ہمیں خبردار کرنے میں کوئی کسم نہیں چھوڑی یہ نہیں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے تم پہ آزمائے شاج کہا ہے اللہ کی قسم تم ضرور آزمائی جاؤ گے تو پھر کسی بندے پہ آزمائش ہے روکے وہ مجھے تو پتا نہیں تھا ذہنی طور پہ میں تیار نہیں تھا تو اور کیسے تیاری ہوتی ہے یہ راستہ ہی آزمائشوں کا ہے جو اس پہ چلے آنکھیں کھول کے چلے میں بھی اللہ سے عافیت مانگتا ہوں آپ بھی اللہ سے عافیت مانگے لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اتنی قیمتی جنت ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان نسل اللہ ہی کہ جان لو خبردار ہو کہ اللہ کا سامان یا اللہ جو جو چیز اللہ بیچ رہے ہیں جس کے سودے کی دعوت دے رہے ہیں وہ جنت ہے اللہ ان نسل اللہ اور جان لو خبردار اللہ کا وہ سامان بڑا مہنگا ہے اس کی قیمت بہت اونچی ہے اس کی خاطر سب کچھ لوٹانا پڑتا ہے تو اللہ ضرور بھی ضرور آزمائیں قسم کھا کے کہتے ہیں ایک جگہ نہیں کہتے جتنی کثرت سے جہاں پہ قرآن میں ذکر ہے موت کا آخرت کا اسی طرح انتہائی کثرت کے ساتھ آج قرآن میں آزمائش کا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں الفلام میم احس بن سوئ رکھونا فلام میم کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لیا لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اس قول پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے ان کو آزمایا نہیں جائے گا فلاح علم فلاح المن اللہ اللہ, اللہ صدا کو ولاء المن الکاطبین تو اللہ تو ضرور ضرور جان کے رہے گا کہ ان میں سے سچے کون ہیں ان میں سے جھوٹے کون ہیں کس نے کس کا کال درست تھا کس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کو پورا کیا کس نے آمن تو بدلہ کہا اور مستقیم پر کہیں رہ اور کس نے بات کی اس سے پھر گیا۔ اسی طرح تھوڑا سا اگے چل کے پھر اللہ فرماتے ہیں ولا يعلمن فلا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين ایمان والوں کو اور منافقوں کو جان کر رہیں گے۔ تو اللہ دنیا تو بنائی ہے آزمائش کے لیے خلق الموت والحیات ليبلواک من لقدت زندگی موت پیدا ہی آزمائش کے لیے کی ہے۔ یہ دنیا ہے اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ہم میں سے کس کس کے عمل کیسے ہیں اللہ پہلے سے جانتے ہیں کس میں استعداد ہے لیکن یہ تو عدل کے خلاف ہے کہ ایک بندہ اندر استعمال موجود ہے وہ استعداد کو ظاہر نہ کرے وہ عملاً اس کا ثبوت نہ دے اور اس کو انعام دے دیا جائے اور ایک بندہ اندر سے خبیص ہو اپنی حباثت کو ظاہر نہ کرے اور اللہ اس کو سزا دے دیں یہ عدل کے خلاف بات ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آزمائش کو شرط رکھا ہے تو وہ لوگ کہ جو موت پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ کہ جو جنت و... کو... کا اصل کامیابی اور جنم سے بچنے کو اصل کامیابی قرار دیتے ہیں اور یہی ان کا عقیدہ ہے وہ لوگ جو دنیا کو دھوکے کا سامان کہتے ہیں اللہ انہی سے کہتے ہیں کہ بھائی اب تم ضرور آزمائے جاؤ گے جو اتنی بڑی بات تم نے نکالی ہے زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اب اس لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دینی ہوگی اب اس لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ لگانا ہوگا مال بھی جائے گا اس رستے میں جان بھی جائے گا اللہ فرماتے ہیں نہ جگہ یہ جب بھی آزمائش کا ذکر آیا اللہ نے تاکید کے ساتھ کی جتنی آئے تو آزمائش کے حوالے سے ہیں سب نے قسم اور تاکید کا معنی موجود ہے کہ ضرور بے ضرور اللہ کسم ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے نب الغم حت والم بشئی امن الخوف وسام ہم ضرور تم آزمائیں گے کس چیز سے بشئی امن الخوف کچھ خوف سے ولجو اِی کچھ بھوک سے و نقسمن الفس <وَلْأَنفُس> کچھ مالی اور جانی نقصان تمہیں پہنچائیں گے کچھ ساتھی تمہارے گرفتار ہوں گے تمہیں کچھ زخم پہنچیں گے تم لوگ خود شہادتیں دو گے و من الاموی و الفس <وَسْتَمَارَات> اسی طرح جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں تم سے چھینیں گے یہ سب کچھ دے دے کے تمہیں آزمائیں گے وہ وش تو بشارت کس کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے الذين اذا اصابتهم قالوا راجعون وہ لوگ جن کو جب مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو ایسی ثابت قدمی والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے وعدے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اب حسر تم انتد خل الجن تمہارا خیال ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے مَثَلُ خَلَو مِن حالانکہ تمہارے پاس تم سے پچھلے لوگوں کی مثال آتی ہے مست او درا ان کو جسمانی تکلیفیں پہنچی مالی تکلیفیں پہنچی وہ ظلم ذلو اور وہ ہلام مالے گئے عجیب بات اللہ کے کہتے ہیں حتٰ یقول رسول و اللہ دینا مناؤ یہاں تک کہ خود رسول اور علماء آباد لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ رسول و اللہ یہاں تک کہ خود رسول اور ایمان والے ان کے صحابی جو ہیں وہ پکار اٹھے کہ متہ نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ایسی آزمائش جس پہ اللہ کے انبیاء ہل جائیں ایسی آزمائش جس پہ امبیا اور صحابہ پکار اٹھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو ہم کس طرح آزمائشوں سے مستثنا ہو گئے تو اللہ جب یہ یہ مرحلہ آتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ نصر اللہ قریب خبردار رہو بے شک اللہ کی مدد اللہ کی نصرت قریب ہے تو یہ اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اس مرحلے سے گزرے بغیر اللہ کی نصرتیں نہیں اترتیں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتیں تو یہ ساری آزمائشیں اس ایمان کے رستے کا حصہ ہیں اس کے لیے ذہنن اپنے آپ کو تیار میں نے بھی رکھنا ہے آپ نے بھی رکھنا ہے ساتھیوں نے بہت کچھ قربان کیا ہمارے پاس کچھ بھی ہم نے نہیں دیا آپ میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو الحمدللہ بہت قربانیوں والے ہیں ہر ایک اپنے ساتھ ایک کہانی لے کے آ رہا ہے ہر ایک اپنے ساتھ قربانیوں کی ایک داستان لے کے آ رہا ہے تو اللہ سے آفیہ ضرور مانگنی چاہیے لیکن ذہن تیار رکھنا چاہیے رہنا چاہیے کہ آگے ابھی بہت سے مرحلے باقی ہیں وہ ان ساتھیوں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ جو آج سے 5 سال سات سال پہلے افغانستان میں تھے جو مسکرات بھرے ہوتے تھے ہزاروں لوگ ایک ایک میں ہوا کرتے تھے کتنے ساتھی ان کے پاس تھے افغانستان میں عمارت قائم تھی کھلا گھوما کرتے تھے آج وہی سب لوگ ایسے لوگ ساتھی بھی ہیں جو دو ساتھی اکٹھے بیٹھے بہت عرصے بعد ملے اور آپ اس میں تذکرہ شروع کیا کہ فلاں کا کیا بنا شہید فلاں کا, کا کیا بنا شہید فلان کیا بنا شہید فلاں کیا بنا گرفتار فلاں کیا بنا گرفتار وہ دونوں افغانستان کے دور میں رہے ہوئے تھے اور بہت, تقریباً اس اس دور کے بعد پہلی دفعہ دوبارہ ملاقات ہوئی تھی میری آنکھوں کے سامنے آپس میں بات کر رہے وہ دوسرے سے پوچھے وہ اس سے پوچھے جس کا پوچھیں وہ یا شہید یا گرفتار یا شہید یا گرفتار تھوڑی دیر بعد دونوں کی آنکھوں میں آنسو آگے دونوں کہا بس رک جاؤ یار ایک امت تھی ان میں سے ایک کہتے ہیں استاد ہیں میرے وہ کہتے ہیں ایک امت تھی پوری جو ہمارے ساتھ تھی آج سب شہید یا گرفتار ہو چکے ہیں تو ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں نا کہ جہاں سب سب ساتھ چھوڑ جائیں سب شہید ہو جائیں گرفتار ہو جائیں شیخ اسامہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ملا عمر کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہاں امیر المومنین ہونا ہے اور کہاں اپنی جان بچاتے پھرنا شیخ شیخامہ کی جگہ رکھ کے دیکھیں یہ جی تنہائی بہت مشکل قید ہوتی ہے بہت مشکل چیز ہوتی ہے کہاں دنیا کے ایک طرف یہ عالم ہے کہ دنیا کا بچہ بچہ نام جانتا ہے اور ایک طرف یہ عالم ہے کہ کسی سے مل نہیں سکتے اپنے ساتھیوں سے رابطہ نہیں کر سکتے عرصہ گزر گیا کہ کہیں غائب ہیں کوئی بھی نہیں جانتا کہ کہاں پہ ہیں تو یہ عجیب تنہائی ہے جو کاٹنی پڑنی ہے بازو ان کے ایک ایک کر کے کٹتے چلے گئے جتنے ساتھی ساتھ تھے شیخ خالد گئے ابو فرج گئے جتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں ابو زبیدہ گئے رمضی بن نشیبہ گئے سب ساتھی ایک ایک کر کے قربان ہوتے چلے گئے بہت قربانی والا رستہ ہے یہ اس میں بہت سختیاں آ سکتی ہیں اللہ کی رحمت نہ ہو تو ثابت قدم رہنا بہت مشکل چیز ہے جیل کس کے حصے میں اللہ نے رکھی ہے اللہ آفیت میں رکھے لیکن جس کے حصے میں آئے گی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو کوئی ہے جو اپنے قوت کے بل پہ اور اپنی اپنے کسی زور بازو کے بل پہ کہے کہ میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں اس میں تو یہ اللہ کی عنایتیں ہیں جس پہ بھی آئیں لیکن ذہن تیار ہوں اللہ تعالی نے اسی لیے قسم کے ساتھ فرمایا ہے تاکہ کل کو آزمائش دھوری نہ ہو آزمائش کا ایک پہلو ہو کہ سختی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اچانک پن بھی ساتھ شامل ہو جائے تو اچانک آزمائش کا آنا وہ دہری آزمائش ہو جاتی ہے تو اللہ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ کوئی آزمائش مائید اچانک نہ ہو ہم ذہن ہر ہر سختی کے لیے تیار ہوں ہر آزمائش کے لیے تیار ہوں آگے ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے کارروائیوں کا موسم ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس نے چند مہینے بعد یہاں ہونا ہے کس نے نہیں ہونا ہر سال اسی طرح ساتھی ہی آتے ہیں چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ہیں کتنے ساتھی ہی چند مہینے پہلے تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں موجود میرے اساتذہ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی گرفتار ہو چکا ہے کوئی شہید ہو چکا ہے میرے اپنے ساتھیوں نے میرے ساتھ تربیت تھی ان میں سے کوئی شہید ہو چکا ہے کوئی زخمی ہو کے واپس جا چکا ہے کس, ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا جو اللہ کی سنت ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو ثابت قدمی اس میں اللہ ایک اکیلا اللہ کا سہارا باقی بچ جاتا ہے اور کوئی سہارا دائمی سہارا نہیں ہے اسی لیے علما کہتے ہیں کہ دل اللہ کے ساتھ جوڑا جائے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ زائل ہونے والی ہے محبوب سے محبوب رشتے بھی بلا چھوڑ جائیں گے اللہ کے ساتھ دل ایسا جوڑا جائے کیونکہ اللہ کے کی ذات نے ہمیشہ وہ جب کاغج و رب اللہ رب اللہ اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے تو اللہ تدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا سی اشد یا رسول اللہ سب سے سخت آزمائشیں کن پر آتی ہیں آپ اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المبیا امبیا پر سمبل امسلفل پھر جو جتنا امبیا سے مناسبت رکھے گا جتنا ان کی سیرت کے قریب ہوگا اتنی اس پہ آزمائشیں زیادہ آئیں گی یپت ال رج الو اللہ حسبِ دینی الدر دین ہی آج فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے آزمایا جائے گا فنکان فی دین ہی رقہ اگر اس کی دین کے اندر نرمی ہوئی اس کا دین رقیق ہوا دین اس کا مضبوطہ ثابت ہوا ایمان کمزور ہوا تو اللہ آزمائش اٹھا دیں گے اس پہ سے اور اگر انکان وہ انقان فی دینی ہی صلابہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دین میں مضبوطی پائی اس کے دین میں سختی پائی اور اس کا دین ایمان کو قوی پایا تو زیدہ فی بلہ اس کی آزمائش میں اضافہ کر دیا جائے گا تو آزمائش ایمان کے اعتبار سے آتی ہے کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فللہ میں اللہ کے رستے میں اتنا ستایا گیا ہوں جتنا کوئی اور نہیں ستایا گیا اتنی ازیت مجھے دی گئی ہے جتنی عزیت کسی اور کو نہیں دی گئی تو ہم نے ابھی تک جو کچھ اگر وہ قربانیاں ذہن میں رکھیں نا جو صحابہ دے چکے ہیں کیا کچھ نہیں قربان کیا انہوں نے اس کے سامنے ہماری قربانیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی مکہ چھوڑا اپنے علاقے چھوڑے اپنی قومیں چھوڑی اپنی بھائی اپنے بھائی چھوڑے اپنے رشتے تعلق توڑے شادیاں ہوئی تھیں وہ چھوٹ گئیں کیا کچھ قربان کیا کاروبار پورے کے پورے تھے وہ چھوڑ کر آ گئے ہر صہیب رومی کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عجیب واقع آتا ہے غلام تھے یعنی <laughs> اصلا عربی تھے رومی نہیں تھے غلام تھے گرفتار ہوئے روم چلے گئے وہاں پہ بچپن سارا چھوٹی عمر میں گرفتار ہو گئے وہیں پہ رہے غلام کی حیثیت سے تو اس لیے زبان ان کی رومی ہو گئی رومی اس لیے مشہور ہیں تو وہاں سے پھر واپس آئے واپس آئے تو مال ہی مال ان کے پاس واپس آئے تو انہوں نے کاروبار شروع کیا وہاں سے بھاگ کر واپس آئے عرب کاروبار شروع کیا اس میں برکت ہوئی. برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ بہت مالدار ہو گئے وہ سارے کا سارا مال لے کر ہجرت کے لیے جب ہجرت کا وقت آیا تو وہ نکلنے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے آ... سارا مال تو نہیں جا تھے نکلے مال کو اپنے چھپا کر تو پیچھے سے مکہ والے پہنچ گئے مکہ والے نے پہنچ کے کہا روکا ان کا راستہ اور ان... تو حضرت صہیب نے اپنے تیر نکال لیے اور کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں بہت اچھا تیر انداز ہوں تو آ... آؤ گے میرے قریب تو میں بھی ماروں گا اور جتنے میرے پاس تیر ہیں اتنے بندے سے ضرور گراؤں گا تو وہ لوگ بھی رک گئے انہوں نے کہا کہ اچھا اس, اس پہ چھوڑتے ہیں کہ جتنا مال آپ نے کمایا ہے ہمیں اس کا پتہ بتائیں اس کے بعد جانے دیں گے اب اپنے آپ کو ان صحابی کی جگہ رکھ کے دیکھیں ایک غلام ہو غلامی میں ساری جوانی گزاری ہو پھر واپس آیا ہو زندگی بھر پھر محنت کر کے کمائی کی ہو اور سارے مال کا, دا, کا سوال ہو صرف ایک ہجرت کا ہی مسئلہ ہے نا بعد میں کر لیتے کچھ اور کر لیتے کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتے ہماری طرح کا ہوتا ہے کوئی بندہ تو بیس قسم کے بہانے ڈھونڈ لیتا تو انہوں نے بغیر کسی توقف کے انہیں بتایا کہ فلان جگہ جاؤ میرا مال پڑا ہوا ہے لے لو اور چل کے آ گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سے پہلے ہی خبر دے دی تھی ان کو کہ آپ کا بندہ کتنی بڑی کامیابی دے کے کتنی بڑی قربانی دے کے آ رہا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حل بھائی رب حل رب حل بھائی کہ کتنا اچھا تو نے سودا کیا کتنا اچھا سودا کر کے آ رہا ہے تو صحیح تو یہ اللہ تعالی کے انعامات ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنے بڑے بڑے دل دیے تھے کہ ساری دنیا حقیر تھی اللہ کے رستے میں سب کچھ قربان کر دیا تو ہم تیار رہے جو کچھ مال اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کے رستے میں دینے کو تیار رہے ہیں جو جانیں اللہ نے دی ہیں اپنی جان ہے اپنے رشتے داروں کی اپنے عزیزوں کی اپنے ساتھیوں کی اس سب پہ آزمائشیں آنی ہے سب پہ سختیاں ہیں اس سب کے لیے تیار رہیں اللہ نے بار بار کہا ہم ہسپ تم انت رکھو تمہارا خیال ہے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے علما یا الم اللہ اللہ جاہدو من کم حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تک دیکھا نہیں کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا ولم یتخ مندون اللہ ولا رسول ہی ول مینا ولیجا اور اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری یار نہیں بنایا اس آزمائش سے پہلے تمہارا خیال یوں ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے تو بار بار اللہ تعالیٰ سوالات اللہ کہتے ہیں محمد میں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حتّہ علم المجاہدین سے مجاہدوں کو جان لیں ہم چھانٹ لیں مجاہدوں کو حتیٰ نہ علم المجاہدین من کم و اور صابروں کو چھانٹ لیں مجاہدوں میں سے بھی جو صدر کرنے والے مجاہد ہیں ان کو سامنے لے کے آ جائیں وہ نبل و اخبار عجیب بات اتنی سخت بات اللہ فرماتے ہیں اور جو تم باتیں کرتے ہو نہ اللہ اس کو آزمائے تو تم نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے ہیں نا کہ میں مجاہد ہوں میں فلاں ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اللہ سے بڑی محبت ہے وہ نب لوا اخبار مرلہ کہتے ہیں ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہاری باتوں کو کہ تم کتنی سچو اپنی باتوں میں کتنے سچے ہو اپنے دعووں میں یہ اتنی بڑی بات ہے اللہ ہمیں بڑا بول بولنے سے بھی بچایا اور جو آزمائش ہے اس پہ ثابت قدمی بھی آتا فرمائے تو یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی سنت ہیں اللہ اس سے گزارتے ہیں اللہ نے فرمایا ماں کان اللہ علی المنین علامان تمرے اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جس پہ تم ابھی ہو یعنی مکس ہے نا ابھی سب صابر و غیر صابر مومن و غیر مومن مجاہد و غیر مجاہد سب مکس ہوئے ابھی ہم پہ کیا آزمائش آئی ہے ہمیں اکٹھے یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی شہید ہوا کوئی شہید نہیں ہوا ہم میں سے کوئی ہم میں سے کوئی جیل گیا کوئی جیل نہیں گیا ابھی اس یہاں اکٹھے ہو جانے کے بعد آزمائشیں ہم پہ اس طرح ابھی نہیں آئی اجتماعی طور پہ کوئی آزمائش نہیں آئی اللہ کہتے ہیں اللہ چھانٹیں گے ان کو علیحدہ کریں گے یہاں تک کہ حت عمیز اور خبر پاک اور ناپاک علیحدہ ہو جائیں گے ابھی سب اکٹھے ہی ہیں آزمائش یہاں پر ہوگی اللہ چھانٹ لیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کا اعلان یہاں پہ ہو بعض نتائج کا اعلان آخرت میں ہوگا اللہ آزمائشوں میں ڈالیں گے ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی پہلا چلا جائے کوئی بعد میں چلا جائے کوئی پہلے شہادت پالے کوئی بعد میں پالے کوئی جیل میں جا اللہ جانتا ہے کہ جیل میں کون ثابت قدم رہا کون نہیں رہا بہت سے راز ہیں جو وہیں جا کے کھلیں گے اور وہاں پہ پھر جا کے اللہ تعالیٰ یہ نقشہ کہیں اسے ہیں کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں اکٹھے ہوں گے وہ جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فدر کے ایمان والے آگے آگے جا رہے ہوں گے اپنی نور کی روشنی میں فدور ببئی نہ ہوں بسور اللہ تو ایمان والوں میں اور منافقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ پہلے منافق کہیں گے کہ ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار بنا دیں گے اور اس طرف ایمان والے ہوں گے اس طرف منافق رہ جائیں گے تو اس طرف سے اللہ تعالیٰ کیا نقشہ کھینچتے ہیں اللہ فرماتے ہیں منافق کہیں گے وہ کہ لوگ جو دنیا میں اکٹھے ہوا کرتے تھے انہیں سے اللہ نے چھانٹی کر دی اللہ فرماتے ہیں منافق کہیں گے یوں نادو نہ ہوں وہ دیوار کے پار سے آواز دے کے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے دنیا میں اتنا یہ ایسا سوال ہے اس پہ جتنا سوچیں کم ہے یعنی کتنے لوگ ہیں جو کندھوں سے کندھے جوڑ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ دونوں کی نماز میں اتنا فرق ہوتا ہے اتنا زمین و آسمان میں فرق ہے اسی طرح بہت سے لوگ دنیا میں جہاد کی صفحوں میں اکٹھے ہیں عمر فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ المین اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون واقعات اللہ کے میں قطال کر رہا ہے تو بہت سے لوگ وہاں کہیں گے کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہوتے تھے مراکز میں تمہارے ساتھ رہے جہاد کی صفوں میں تمہارے ساتھ ہوتے تھے آج تھوڑا سا ہماری طرف دیکھ لو ان ضرور نقتب میں کو کچھ اپنا رخ ہماری طرف کر لو کچھ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں ہمارے آگے تو تاریخی ہی تاریخی ہے تو وہ کیا جواب ملے گا ان کو وہ مومن جو کل تک ان کے بھائی ہوا کرتے تھے وہ کہیں گے ار ورا واپس دنیا میں لوٹ جاؤ وہاں سے نور کما کے لاؤ یہ کمانے کی جگہ نہیں ہے اتنی سخت آئے تھے اتنی سخت آیا تھا اس جتنا بھی ہے نا انسان کانپ کے رہ جاتا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کی چھانٹی کر دیتے ہیں اللہ آزماتے ہیں اور سب کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ چلے گا کہ ایک صفوں والے بھی علیحدہ ہو گئے ایک جماعت والے بھی علیحدہ ہو گئے ایک تنظیم والے بھی علیحدہ ہو گئے ایک امیر کے نیچے کھڑے ہونے والے بھی علیحدہ ہو گئے ایک میدان میں لڑنے والے علیحدہ ہو گئے ایک میدان میں شہادت پانے والے علیحدہ ہو گئے بظاہر سب نے شہادت پائی کچھ جنت میں چلے گئے کچھ دیوار کے اس پار لگ گئے کچھ دیوار کے اس پار لگ گئے تو یہ اللہ کی عنایت ہے اللہ تعالی جس کو جہاں پہ رکھے اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے ظاہر کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہے فیصلے سب دلوں کے اوپر ہونے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور بے ضرور تم آزمائے جاؤ گے اور اس آزمائش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت کرتے ہیں آزمائشوں سے مومن سخت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے اسی آزمائش کے ذریعے سے بہترین لوگوں کو جو سونا ہے اس کو کندن ہے اس کو چانٹ کے اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں انہیں آزمائشوں کے ذریعے سے مومنوں کا یقین ایمان پہ اپنی اپنے عقیدے پہ پکا ہوتا ہے جو لوگ جیلوں سے چھوٹ کے آئیں نہ جس سے ملاقات کریں وہ پہلی بات یہی کہتا ہے کہ جیل میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا اللہ سے تعلق پکا ہو گیا یقین میں اضافہ ہو گیا اس لیے کہ جیل جانے کے بعد انسان وہی لا الہ الا اللہ جب وہ زبان سے کہتا تھا پہلی مرتبہ اس کی خاطر کوئی قربانی دی وہی لا الہ الا اللہ جو صرف یہاں تک تھا اس کی خاطر قربانی دیتا ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے خود انسان کو خود اس کی قیمت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب اس کی خاطر قربانی دیتا ہے تو ایک خود اپنے یقین بیٹھتا ہے دوسرا کافر و کافر حیران ہوتے ہیں ان تک دعوت پہنچانے کا یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی سنت ہے کہ اللہ مومنوں کو آزماتے ہیں آزماتے ہیں آزماتے ہیں یہاں تک کہ کافر جو ان کو جوہد بلال کو مار رہا ہوتا ہے وہ تھک کے کہتا ہے کہ یہ کیا بندہ ہے کیا چیز ہے اس کے دل کے اندر کہ یہ اس چیز کے اوپر ایسا جمع ہوا کہ مار کھائے جا رہا ہے مار کھائے جا رہا ہے لیکن عہد عہد سے باز نہیں آ رہا کتنے لوگ اس طرح مسلمان ہوئے کہ انہوں نے خود ظلم توڑے اور ظلم توڑنے کے بعد خود رونا شروع ہو گئے کہ کیا بندہ ہے خود سوچنے میں مجبور ہوئے کہ یہ کیا بندہ ہے کہ جس کو ہم مارتے بھی ہیں اور یہ اس کے باوجود اپنے کلمے سے پیچھے نہیں بھٹتا اس کے باوجود اپنے دین سے نہیں ہٹتا تو یہ کافیوں تک دعوت بھی اللہ اسی ذریعے سے پہنچاتے ہیں اس دین کی حقانیت کو واضح کرتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی سچائی ہے کہ اس کے اوپر جو ایمان صحیح معنیوں میں لے آتا ہے پھر اس کے اس پہ سے ہٹتا نہیں ہے کتنی بھی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں ان آزمائشوں کے اندر جن سے کبھی کبھی انسان دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہنا دلوں کو سینوں کو بہت بڑی بڑی چیزوں کے لیے تیار رکھیں بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں بہت, بہت لوگ شہید ہوئے عمارت چینی خلافت کا سقوط ہوا 800 بندے جیل پہنچ گئے ہزاروں لوگ ادھر ادھر کنٹینروں میں شہید ہو گئے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ویسے جنگ میں رانیاں شہید ہو گئے کتنے بی بی بچے جو ہیں وہ پکڑے گئے کیا کچھ نہیں ہوا کیا کچھ نہیں ہوا اس سارے کے لیے دوبارہ بھی تیار رہیں اللہ کی آزمائشیں اللہ آزماتے ہیں آزماتے ہیں اور پھر اللہ کی نصرتیں آتی ہیں تو آئندہ کے لیے بھی اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے تیار رہیں ذہنوں کو تیار رکھیں ایسا نہ ہو کہ فتض اللہ قدم ثبوتی ہے کہ ہمارے قدم بھی کہیں ثابت قدم ہونے کے بعد پھسل جائیں آخری بات اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ولاسما مین اللہ ارت القمن و من اللہ دینا اشرق و حسن کثیرہ تم ضرور بے ضرور سنو گے ایک تو عمومی آزمائش کی بات کی پھر ایک آزمائش کی خاص شکل بتائی کہ تم ضرور بے ضرور اہل کتاب جو تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی یہود انصارہ ان سے اور مشرقین سے ضرور بے ضرور تم عزیز بہت دل آزاری کی باتیں سنو گے یہ آزمائش کی خاص جس کو پراپاگنڈا کہا جاتا ہے یہ ہر دور میں رہا ہے اور اللہ نے قسم کے ساتھ یہاں بھی کہا ہے کہ اللہ کی قسم تم ضرور سنو گے دل آزاری کی باتیں یہود انصارہ سے بھی اور مشرقین سے بھی تو یہ کیسی قرآن کیا معضہ ہونے کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ چودہ سو سال پہلے ایک بات کی وہ آج بھی اسی طرح حرف بحرف سچ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دین ویسا ہی ہے اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس کی حقیقت ویسی ہی ہے کافر بھی ویسے ہی ہیں کفر بھی ویسا ہی ہے جاہلیت بھی ویسی ہی ہے اور وہ انہیں ہتھ کنڈوں کے ساتھ اسلام پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ زبانی تکلیف ہمیں پہنچاتے ہیں دو طریقے ہیں زبانی تکلیف پہنچانے کے ایک و تشنی ازیت پہنچانے کے لیے بس وہ سارا کچھ جو ان قبصہ نے کیا قرآن کی توہین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کی کہ جس کے بعد شاید کسی کو جینے کا حق باقی نہیں بچتا تو وہ ساری گستاخیاں انہوں نے کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنے سے گریز نہیں کیا وہ سارا کچھ ہوا ہے کہ جو یعنی ایک مومن کو کا دل جلانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا مومن کو قید کر کر کے ان کی تصویریں ان کے ساتھ جو کچھ خباستے کی اس کی پوری دنیا میں تصویریں منتشر کی وہ سارا کچھ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا یہ سب کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا اس سے بڑھ کر ہوا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم زندہ تھے صحابہ موجود تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحابہ کی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کو منافقین برا بھلا کہتے تھے خود سوچے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی مارنے مرنے پہ صحابہ تیار ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے حضرت عمر نے کتنی دفعہ کہا کہ یا رسول اللہ فلا منافق کی گردن مار دوں فلاں منافق کی گردن مار دوں آپ کے بارے میں بری بات کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے صبر کا کہا صبر کا کہا یہاں تک کہ وہ وقت آیا فتح مکہ کا کہ جہاں ایسی سب زبان درازوں کو جو اس وقت کا جو میڈیا تھا جو اس وقت کے بولنے والے تھے شاعر تھے یا شاعرہ تھیں یا, یا گانے والیاں تھیں ان <coughs> سب کو چن چن کے وہ سب لوگ جو فتح مکہ کے تھے چن چن کے جن کے نام لیے گئے وہ سب اس وقت کا میڈیا تھا جس کو مارا گیا وہ وہ لوگ تھے کہ جو بولنے والے لوگ تھے شاعر تھے اور ان کے بولنے والے لوگ تھے کہ جو اسلام کے خلاف بولا کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے ان کو چن چن کے مارا گیا آج بھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو یہ سب سے پہلے ہدف جو ہیں وہ یہی لوگ ہوں گے جن کو چن چن کے مارا جائے گا کہ جو پوری دنیا میں ہماری کمزوری کے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری مادی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بارے میں وہ اور اسلام کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجاہدین کے بارے میں مومن اور مخلصین کے بارے میں وہ وہ باتیں پھیلاتے ہیں جس کا ابھی اتنا زبردست پراپاگنڈا کہ بیس 25 سال سے ایک اللہ کا بندہ جہاد کر رہا ہو اور لوگ ابھی تک اس بحث میں ہوں کہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے شیخ اسامہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے ایسا پراپاگنڈا بھی ہوا کہ عجیب یعنی دنیا ہے نا کہ ایک بندہ جہاد کی قیادت کر رہا ہے ویسے آپ لوگوں سے بات کریں تو کہیں گے کہ زندہ بادستان میں بڑا زبردست جہاد ہو رہا ہے آپ کہیں شیخ اسامہ کہتے ہیں وہ پتا نہیں بھی کہ نہیں تو پتہ نہیں کس کے کی ایجنٹ اللہ کے بندہ تو وہ سارے جو لڑنے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارے امیر ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ پتا نہیں ہے بھی کہ نہیں اور جہاز بڑا اچھا ہو رہا ہے تو یہ پروپگنڈا ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے ہر دور میں اسی طرح سازشیں کی گئی ہیں زبانی باتوں سے ایک تان و تشنیم کہ مومنوں کو ازیت پہنچائی جائے یہ شوکت سلطان جس طرح بیٹھ کے باتیں کرتا ہے اسے کیا ہوتا ہے بس دل جلتے ہیں نا دل جلتے ہیں بس جھوٹی باتیں جھوٹی خبریں جھوٹے الزامات ہر قسم کی جھوٹی باتیں وہ بغیر کسی حیا اور شرم کے پھیلاتے ہیں تو یہ سارا کچھ استعمال کیا گیا دور جدید میں وہی پرانے حربے ذرا جدید انداز میں استعمال کیے گئے کہ تم ضرور سنو گے تکلیف دے باتیں ان سے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے دل کرتا ہے دل پہ بہت کچھ گزرتا ہے دل کے اوپر لیکن تیار ہونا چاہیے کہ اس رستے کا حصہ ہے اور یہ دوسروں کے بارے میں ہوا تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا خود اگر شیخ حسامہ بدنام ہوئے تو کل کو آپ میں ہم میں سے بھی کوئی بدنام ہو سکتا ہے ایسے ایسے سید احمد شہید کی پوری تحریک اٹھی اٹھ کے لڑا لڑ کے شہادتیں دیں شہادتیں دے کے چلے گئی کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج تک اسی اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا کہ نہیں تھا یہ کیسے تھے ویسے تھے کتنی قسم کی باتیں اس دور میں بھی ان کے بارے میں پھیلائی گئیں ان کے بارے میں ان کی وہاں پہ جو شہادت کے اسباب بنے بنیادی اس میں بھی بنیادی چیز یہ تھی کہ کچھ علماء سو کا فتویٰ تھا جس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ یہ پتہ نہیں کہ ان کا فلاں عقیدے میں ان کے فلاں فلاں خرابیاں موجود ہیں یہ نیا دین لے کے آئے ہیں تو ان کو اپنے علاقوں سے نکالو نکالنا اور مارنا جائز ہے تو اس فتوے کے اوپر وہ پورا ان کے خلاف تحریک کو ان کے علاقے کے اندر ہی ان کے خلاف سازش ہوئی تو یہ افواہوں کی فیکٹریاں ہر دور میں چلتی ہیں اور یہ تان و تشنی ہر دور میں ہوتی ہے تو ایک یہ طریقہ ہے زبانی تنگ کرنے کا اور دوسرا تشکیق ایک تان و اور دوسرا شک پھیلانا کہ جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں یا جو کفار ہیں کافر ایمان کے قریب نہ آنے پائے اور جو کمزور ایمان والے ہیں وہ ایمان سے اور باہر نکل جائے تو شک پھیلانا اسلام کے بارے میں شک اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شک حدیث اور اس کی صنعتوں کے بارے میں شک محدثین کے بارے میں شک فقہ کے بارے میں شک صوفیہ کے بارے میں شرک چیز کے بارے میں دین کے جتنے شعبے ہیں ایک ایک کچن کے اس کو ٹارگیٹ کر کر کے مارا گیا گیا گیا یہاں تک کہ خود مجھے مسلمانوں کے اندر اپنے ہی دین کے بارے میں شکوق و شبہات اور سوالات کھڑے ہو گئے اور ہر چیز کو عقل کے پیمانوں پہ مسلمان جو ہے جا وہ جانچنا شروع ہو گیا قرآن کی اصل تعلیمات سے دور ہونا شروع ہو گیا تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑے ایک منصوبے کے ساتھ سوچے سمجھے طریقے سے ہوتا ہے ایک ایک چیز کو اٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ اب جہاد اسلام کی بنیادوں میں سے ہے بڑے بڑے علماء جہاد کے مفہوم کو کیا سے کیا بیان کر رہے ہوتے ہیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنے علم کے بعد شیخ الحدیث ہونے کے بعد اور شیخ القرآن ہونے کے بعد ایک عالم اس قسم کی بات کرے کہ جہاد سے تو یہ نہیں مراد ہے جہاد سے تو وہ مراد ہے اور جہاز کتال تو جہاد کا ایک آخری مرلہ ہے جب سب کچھ ختم ہو جائے جب کچھ باقی نہ رہے جب دشمن سر پہ چڑھا ہے اور جب امیر موجود ہو اتنی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جہاد کی ویسی کوئی مفہوم نہیں باقی بچتا تو یہ کیا ہے یہ وہ فتنے ہیں جو پچھلے سو دو سو سالوں میں بڑی محنت سے ان کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان فتنوں کو اپنے اندر جگا دی ہے تو یہ دونوں طریقے ہیں اللہ نے پہلے سے خبر خبردار کر دیا کہ یہود و نصارہ بھی مشرقین بھی یہ آئیں گے ایک تو عمومی تمہاری اوپر آزمائشیں آئیں گی اور دوسرا یہ تمہیں دل آزاری کی باتیں پہنچائیں گے تانے بھی دیں گے اذیتوں والی باتیں بھی کہیں گے اور شک بھی پھیلائیں گے تمہاری دعوت کے بارے میں تمہارے مقاصد کے بارے میں تمہارے دین کے بارے میں تو اس سب کے لیے پہلے سے تیار رہو اس پہ پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے پہلے سے تیار رہو یہ ہوگا اور اس کی ٹھیک ہے اس کے مقابلے کی بھی تیاری کرو ایمان سے بھی اور عمل بھی اس کے مقابلے کی تیاری کرو تو آخری پھر نصیحت اللہ تعالی یہ ساری بات سمیٹ کے کیا کرتے ہیں کہ اس آزمائشوں کے م... بعد ہم نے کیا کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ان تصورے کا نظم المور اگر تم صبر کرو گے اور تقوہ اختیار کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو گے تو یہ ان اعمال میں سے ہے یا یہ وہ کام ہے جو کرنے والا کام ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فن من عزم المور سے بعض علماء نے یہ مراد لی ہے کہ اس سے مرادی ہے کہ یہ ان امور میں سے ہے یعنی صبر اور تقوی کہ اس موقع پہ یہی کام کرنا چاہیے یہی لائق ہے کہ جب آزمائشیں آئیں تو انسان صبر اور تقوی اختیار کرے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فین نظال کا من ازم المور سے مراد ہے کہ من العمور الواجبہ کہ اس موقع پہ یہ واجب ہے کرنا کہ جب آزمائش آ جائے اور جب مشرقین کی طرف سے اور یہود اناثارہ کی طرف سے زبانی اذیتیں پہنچیں پروپوگنڈا آئے تو واجب ہے اس موقع کے اوپر کہ ہم فن نظال کہ ہم ان تصبر و تک صبر کریں اور تقوی سے کام لیں صبر سے یہاں کیا مراد ہے یہ ذہن واضح ہونا چاہیے صبر کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ سر جھکا کے تھپڑ کھاتے جائیں تو اسی کو صبر کہا جاتا ہے صبر کے بہت سے مفوم ہے اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر سے یہاں پہ یہ مراد ہے کہ ہر موقع کے اعتبار سے وہاں جو مناسب صبر ہے وہ کیا جائے یعنی اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں تکلیف مسلمانوں کی طرف سے آ رہی ہے خود اپنے گھروں سے بھی تو بعض تکلیفیں آتی ہیں نا اپنے والدین کو کبھی, کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں وہ روکنا شروع کر دیتے ہیں اپنے محلے والے جو ہیں وہ آپ کے خلاف باتیں منانا شروع کر دیتے ہیں کہ کس قسم کی عجیب عجیب تکلیفیں اپنے معاشرے سے نکل کر آتی ہیں بہت سے مسلمان اخلاص کے ساتھ تنقید کرتے ہیں حالات نہ جاننے کی وجہ سے حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے تو ان کے مقابلے میں تو صبر یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے پیار سے محبت سے اور ان سے جو اذیت پہنچ رہی ہے اس پہ صبر کیا جائے خاموشی اختیار کی جائے مشتعل نہ ہوا جائے لیکن دوسری طرف وہ تکلیفیں ہیں کہ جو کفار کی طرف سے پہنچ رہی ہیں اس کی پھر آگے دو نوعیتیں ہیں ایک وہ تکلیفیں ہیں جس کا حل میرے اور آپ کے بس میں ہے تو جو بس میں جس کا اور وہ ایک وہ ہیں جن کا بس میں نہیں ہے اب ایک بندہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر وہ ہم کر رہے ہیں اب اگر کوئی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دل تو بہت کھڑتا ہے دل تو بہت روتا ہے کوئی قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دل تو یہ چاہتا ہے کہ بس میں ہو تو وہ بندہ مل جائے اور اس کو گردن سے پکڑ کے اس کی گردن اڑائی جائے لیکن ہمارے بس میں نہیں ہم سے بہت دور کہیں بیٹھا ہوا ہے اور ہم یہاں ایک ایک اور محاذ سنبھالے بیٹھے ہیں تو اس کے اوپر صبر کرنا اس پہ اللہ سے اجر کر اللہ سے دعائیں بھی کرنا کہ اللہ خود ان کو پکڑ ملے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے جو ان کو اپنی پکڑ ملے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ابھی کرنا کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جا کر ان سے بدلے لیں لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر صبر کرنا دوسرا وہ آفتیں ہیں کہ جس کا جس کا مقابلہ ہمارے لیے ممکن ہے وہاں پہ پھر کفار کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ افغانستان پر حملہ ہوا تو اب اس کے اندر صبر یہ نہیں ہوگا کہ ہم گھر بیٹھ کے کہیں کہ اچھا میں صبر کرتا ہوں دعا کر کے اس کے لیے صبر یہ ہے کہ آؤ میدان میں اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اور آزمائشوں کے باوجود ثابت قدم رہو ساتھی شہید ہوں پھر بھی جم کے رہو خود زخمی ہو پھر بھی جم کے رہو شکست نظر آئے پھر بھی جم کے رہو یہاں یہ صبر ہے تو صبر ان سارے مفہوم میں اللہ نے خلاصہ یہ بتایا کہ آزمائش میں کیا کرنا ہے تصبر کرنا ہے پہلی چیز اور صبر کرو گے تو اگلی چیز خود بخود پیدا ہو جاتی ہے وہ تب تقو کہ متقی بن جاؤ گے صبر کرو اور سے کام لو پہلے صبر کو اسی لیے لایا گیا کہ جو صبر کرتا ہے صبر کس چیز کا نام ہے اپنے نفس کی ناپسندیدہ چیزوں کو کے اوپر کو برداشت کرنا اپنے نفس کی مخالفت کو اختیار کرنا اسی کو صبر کہا جاتا ہے اور اسی کا نام بھی تقوا ہے جو ایسا کر لیتا ہے وہ تقوا کر اختیار کرتا ہے یعنی اللہ کی پسند کے کاموں سے بچ جاتا ہے تو یہ دو بنیادی چیزیں اللہ نے بتائیں کہ آزمائشیں آئیں گی تو صبر کرو جم کے رہو کفار کے مقابلے میں اور جو دیگر آزمائشیں غموم اور حموم آئیں اس میں اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے جنت کے اجر کا کی طلب کرو اور اس پہ ثابت قدم رہو اور دوسرا متقی بن کے رہو اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کرنا اور اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی تقوی اسی کا نام ہے کہ اللہ کی نافرمانی والا کسی کام کا سدور نہ ہو اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ فرمایا نے نے تم میں سے پیٹ پھیری اس دن جب لشکر آپس میں سے اس جب تھے ما انہیں شیطان نے تھا ان کی وجہ قدم پیچھے ہٹنے کی وجہ کیا بتائی کہ شیطان نے ان, کو ان کے آمال کی وجہ سے شیطان ان پہ حاوی ہو گیا ان کے گناہ تھے جن کی وجہ سے وہ پھسل گئے تو علماء نے اس کی شرح میں یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کی نصرت کب تک رہتی ہے ثابت قدمی تب کب تک رہتی ہے اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک گناہ نسد صادر ہو رہے ہیں حضرت عمر نے اپنی لشکر کو خط لکھا تو کیا کہا انما تقاتلون قاتل نب تم فقط اپنے اعمال کے زور پہ لڑتے ہو نہ اسلح سے لڑتے ہو نہ طاقت سے لڑتے ہو نہ قوت سے لڑتے ہو نہ اپنی عسکری مہارتوں سے لڑتے ہو ان میں سے کوئی چیز اسلام کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی ہے ہم ماموں حکم ہے ہم کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں تیاری کیوں کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے لیکن نتیجہ ہماری قوت کی وجہ سے آئے گا نتیجہ ہماری تیاریوں کی وجہ سے آئے گا نتیجہ ہماری تعداد کی وجہ سے آئے گا جس دن یہ ذہن میں آئے گا اس دن اللہ تعالیٰ نے اس گمان کے اوپر صحابہ کو نہیں معاف کیا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ سورہ توبہ میں کہتے ہیں نا کہ جس دن کم کثرت کم کہ جس دن <تصفيق> اللہ نے بہت سی جگہوں پہ تمہاری مدد کی ہے حنین اور حنین کے دن بھی تمہاری تمہاری مدد کی جب نے ناز میں ڈال دیا تھا تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا غرور تھا کہ ہم آج سے پہلے تین سو تیرہ تھے تو ہم نہیں ہارے ہم سات سو تھے تو ہم نہیں ہارے ہزار تھے تو ہم نہیں ہارے تین تین پانچ پانچ گنا لشکروں سے نہیں ہارے آج تم اتنی بڑی تعداد میں آ آج ہم کیسے ہاریں گے تو یہ گمان آنے کی دیر تھی تو اللہ فرماتے ہیں کہاقت زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی سم می تم مدبرین صحابہ کو اللہ کہ نہیں پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے سبحان اللہ یعنی اتنی بڑی بات کہ ذرا سا گمان ہوا اللہ کا میرٹ بہت اونچا ہے نا اللہ نے اپنے دین کو رسوا تو نہیں کرنا ہم جیسے گناگاروں کے ہاتھوں میں کے اللہ اپنے دین کو انہی لوگوں کے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں انہی کے ہاتھوں سے اپنے دین کے سر بلندی کام لیتے ہیں جو اس قابل ہوں کہ اس دین کی ذلت کا باعث نہ بنے جو اس قابل ہوں کہ اس دین کی رسوائی کا باعث نہ بنے کل کو اگر ہم جیسوں کے ہاتھ میں آ جائے تو اللہ جانتے پھر کیا حصہ ہوگا اللہ نے ملا عمر کو چنا تو اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں ناسب ہوسیب ہو, ہو کہ انہوں نے اس کا حق ادا کیا اس لیے اللہ نے ان کو چنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اپنے دین کا پرچم کسی کے ہاتھ میں تھا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عطا ہوتی ہے تو لہٰذا اللہ اپنے دین کو ایسی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ جو اپنے گناہوں سے اپنی بدمریوں سے اس دین کے چہرے پہ دبار بننے کا سب بنے تو ذرا سی غلطی ہوئی تو اللہ نے وہاں سے شکست دے دی ان کو اور صحابہ واپس پھر گئے اور اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گر ارد گرد گنتی کے چند صحابہ باقی نہ رہتے عجیب واقع ہے وہ بھی یعنی سب صحابہ بھاگ رہے ہیں اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صم آگے بڑھ رہے ہیں جو کہتے ہیں نا فضائی حملہ نہیں ہونا چاہیے اور شریعت میں نہیں جائز ہے اس کے لیے سب سے پہلی دلیل شیخ ایمن نے اپنی کتاب کے اندر یہی دی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم حزبۂ حنین میں جب سب پیچھے بھاگ رہے تیروں کی بارش آ رہی آپ لشکر کے قائد ہیں ہمیشہ عموماً جنگوں میں قائد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو وہ آگے سے آگے خچر پہ سوار ہو کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں خچر ویسے سست رفتار سواری آگے بڑھ جہاں سے تیر آ رہے ہیں اور صرف خاموشی سے نہیں بڑھ رہے کہتے جا رہے کہ انن نبی انن کدب انبد المطلب کہ میں نبی ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے میں ابن عبد المطلب ہوں یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں تاکہ کسی کو نہیں نہیں پتا تو وہ بھی جان لے کہ یہ نبی ہیں یعنی شجاعت کی آخری انتہا تیر سامنے سے آ رہے ہیں بتا بھی رہے ہیں کہ میں نبی ہوں میں قائد ہوں آؤ جو, جو کچھ کر سکتے کر لو اور جا بھی ایک بالکل سست رفتار خچر کے اوپر رہے ہیں تو آپ کی یہ شجاعت اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی شرح میں علماء نے ابن حجر رحمۃ اللہ وغیرہ نے اور دیگر علماء نے یہ بات کی ہے کہ یہ اس خود اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی خاطر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دینا یہ محمود مقام ہے یہ اونچا مقام ہے اس سے اونچی اور کوئی چیز نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر کے دکھا دیا ہے تو اللہ نے شہادت نہیں دی وہ اللہ کی مرضی لیکن وہ ساری چیزیں جس کو اگر دنیاوی نگاہ سے دیکھا جائے کوئی دنیا دار دیکھے تو کہے خود کر دے یہی کہے گا نا خصوص رفتار خچر پہ تیروں کی بارش میں بتاتے جا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آؤ جو کر لو تو سب لوگ پیچھے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اور بتاتے ہوئے جا رہے ہیں اور پھر گنتی کے چند صحابہ جو آپ کے خچر کے ساتھ ساتھ تھے حضرت و بکر وغیرہ وغیرہ اور باقی سب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سمت میں جا رہے ہیں تیروں کی بارش میں جا رہے ہیں بتاتے جا رہے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ صحابہ واپس دوبارہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے تو بہرل یہ بات کہ صبر اور تقوا یہ دو ہمارے پاس ہتھیار ہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کا سہارا ہے وہ سہارا چھوٹ گیا تو دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی ذلت ہے تو صبر سے سا... ثابت قدم رہنا ہے دشمن کے مقابلے میں اور جو اذیتیں ادھر ادھر سے آئیں اس کو برداشت کرنا ہے اور مسلمانوں کے مقابلے میں صبر سے نرمی اختیار کرنی مسلمانوں کے لیے کوئی سختی نہیں اختیار کرتا مومن میں اور دوسری طرف تقوی اختیار کرنا ہے متقی بننا یہ ہمارا ہتھیار ہے اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو ساتھ لے لیں تیاری اپنی جگہ عسکری تیاری اپنی جگہ چلتی ہے لیکن یہ بھولے نا کہ اصل ہتھیار تقوا ہے ہتھیار سارے ہمارے پاس موجود ہو ہر ساتھی کے پاس بہترین کٹ موجود ہو سب کچھ موجود ہو ہر ایک کے پاس اللہ ناراض ہوں ہم جیت جائیں گے ہم فتح پا سکیں گے اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے و رسوا ہوں گے میدانوں میں نکلیں گے وہاں و رسوا ہوں گے اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے تو اللہ کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے اپنے اعمال کو درست کرنا ضروری ہے اپنے جو تعلق صحابہ کرام کا تھا اللہ تعالی سے جو تعلق رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہ سے قائم کرنے کا وہ تعلق قائم کرنا ہے قرآن سے وہی تعلق نوافل کا وہی اہتمام نمازوں کے اندر وہی خوشو و خزو زبانوں کی حفاظت زبانوں کی حفاظت زبانوں کی حفاظت اللہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں مل کے میں آپ کی اور آپ میری اپنی زبانوں کو بند رکھنے والے بنے یہ کہکے سارا وقت کے یہ مجلسیں ہیں سارا وقت کی یہ لطیفے سارا وقت کے یہ سارا وقت کے وہی پوائنٹنگ وہی آپس کے چٹکلے جو شہروں کے اندر ٹی وی اور اس کلچر سے سیکھ کے ہم, اس ماحول سے سیکھ کے آئے ہیں اس کو بند کرنا ہے اس کو اپنی گند گندگیوں کو نکالنا ہے اپنی مچسوں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی کہانا طویل السمت بیشتر و رہتے تھے اور جس نے رسول اللہ, اللہ کی کی اور جہاد کی اور اللہ نے کوئی اس, کام لیا, اس کی یہی سید احمد شہید جنہوں نے بھی ان کی تاریخ لکھی سب یہی کہتے ہیں کہ بالکل خاموش رہتے تھے جب تک کوئی اور بات نہیں کرتا تھا نہیں بات کرتے تھے اور یہی شیخ زقابی صلی اللہ نے کام لیا ان کی بھی جو ساتھی جیل میں ان کے ساتھ رہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بہت خاموش رہتے تھے آپ بات نہ کریں تو بات نہیں کرتے تھے خود بات کا آغاز کرنے کا بہت کم نوبت آتی تھی اور بات کرتے تھے تو وہی معاملہ ہوتا تھا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے میرے رب نے نو باتوں کا حکم دیا اس میں سے دو باتیں ایک کہ آئیں یقون سمتی فکرا کہ میری خاموشی فکر کی خاموشی ہو ایسی لاؤ قسم کی اور غفلت کی خاموشی نہ ہو وہیں یقون نتخی ذکر اور میں بولوں تو ذکر ہو وہ. ساری مثبت باتیں ہوں ایسی باتیں ہوں جو سواب لکھی جائیں اس کے علاوہ باتیں بولنے کی کیا ضرورت ہے لطیفے کہہ دل ہلکا کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے کی مجلسیں جس کے اندر کوئی ایک بھی بات اللہ کی یاد کی نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو کچھ جمع کرتے ہیں دن بھر کو نمازیں وغیرہ پڑھ کے وہ سب ضائع کر دیتے ہیں پتہ نہیں کتنی قیبتیں ہوتی ہیں زبان کو غیبتوں سے بچنے کا اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہے مشکل کام ہے لیکن انسان محنت کر کے اپنی زبان کو دوسروں کے بارے میں بند کر لے بولنا ہی چھوڑ دے اس لیے کیونکہ ہم تعریف کرتے کرتے بھی ایک بات ایسی کر جاتے ہیں جس سے اس کی قیمت ہو جاتی ہے دوسروں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں اور محنت کر ایک دفعہ یہاں تک لے کے آئیں اپنے آپ کو دوسری انتہا پہ لے کے جائیں پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے نس کو تھوڑا تھوڑا چھوڑیں اور اس کو مثبت بات کرنے کی عادت ڈالیں لیکن اپنی زبانوں کو ہم بند کرنے والے بنے ہماری مجلسیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے ابھی ہیں یہ اللہ والوں کی مجلسیں ایسی نہیں ہوتی ہیں مجاہدین کی مجلسیں ایسی نہیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنے کے لیے جہاں اور بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اپنے اخلاق کے اس پہلو کو درست کرنے کی ضرورت ہے آپس میں کہیں کسی کی کسی سے ناراضگی ہے تو اپنے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف کر کے آپ میں محبت کرنے کی ضرورت ہے کسی کو ادنہ سے بھی ناراضگی ہے جس کا اس نے اظہار بھی نہیں کیا دل کے اندر کہیں موجود ہے تو اس کو دل ہی دل میں صاف کر دے یا اس بھائی سے جا کے ملنے اس کو صاف کر دے اس کو دور کر دے لیکن آپس میں مومنوں کے دل پھٹے ہوئے تو منافقوں کا اللہ یہ نقشہ کھینچائے کہ تا صبح ہم جمی تم دیکھتے ہو تو وہ سب اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن دل ان کے پھٹے ہوئے یہ مومنوں کا یہ حال نہیں ہوتا ہے تو اپنے اعمال کے اندر ہماری اتنی کمزوریاں ہیں اتنی کمزوریاں ہیں ان سب کو درست کرنا ضروری ہے اور یہ اسلحے سیکھنے سے زیادہ ضروری ہے یہ ہر کام سے زیادہ ضروری ہے یہ بات ذہنوں کے اندر بٹھا لیں یہ ہر کام سے زیادہ ضروری ہے اور کچھ ساتھی تو اپنے ذمے یہ بات لے لیں کہ انہوں نے سب کی طرف سے اللہ کو راضی کرنا ہے انہوں نے سب کی طرف سے اللہ سے مففرت مانگنی ہے اللہ نے مومنوں کو یہی سے حکم دیا نا مستقفر للمن اولمنات مستقفر لمبک اولمن المنات سوریہ محمد میں سوریہ کتال ہے اس میں اللہ نے یہ ہدایت دی کہ اپنے لیے مغفرت مانگو اور مومنوں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مففرت مانگو اللہ سے تو کچھ ساتھی تو بس بیٹھ جائیں اس چیز پہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنا ہے ہر ایک اپنے ذمے یہ ارادہ کر لے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے سب کی طرف سے راضی کرنا ہے سب کی مغفلت کی دعائیں کرنی ہے سب کی خطاؤں سے کہ بدلے اللہ سے معافی مانگنی اپنے ذمے یہ سمجھیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے کفار اور مرتدین کو ذلیل کرے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے کلمت اللہ بلند کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ساتھ لے کے چلیں اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ ہو اللہ کی رضا ہمارے ساتھ ہو اور مقصد سے بات صرف اتنی نہیں کہ دنیا میں یہ چاہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ کو بھی تو راضی کرنے آئے ہیں نا فتح تو اصل مقصد نہیں ہے اللہ کوئی راضی کرنے آئے ہیں تو اللہ راضی نہ ہو فتح بھی مل جائے افغانستان پورا فتح ہو جائے میرے ہاتھوں آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے تو حدیث میں کیا آتا ہے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لحاد الدین برج الفاجر بے شک اللہ کبھی فاجر بندے سے بھی اپنے دین کی مدد کا کام لے لیتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لئی دہاد الدین بھی اقوام اللہ ایسے لوگوں سے بھی اپنی دین کی مدد لے لیتا ہے کہ جو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس لیے یہ بات کہ میں جہاد کے میدان میں ہوں اس لیے جنتی ہوں یہ کوئی کوئی ہے ہی نہیں کوئی پیمانہ یہ بات کہ میں ذمہ دار ہوں میرے ذمے اتنے کام ہے میں صبح شام محنت کر رہا ہوں بھاگ رہا ہوں دوڑ رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھ اللہ راضی ہیں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی معیار نہیں ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اللہ فاجروں سے بھی کام لے لیتے ہیں فاسکوں سے بھی کام لیتے ہیں آخرت سے محروم لوگوں سے بھی کام لے لیتے ہیں اللہ بابیلوں سے لے لیتے ہیں ہاتھیوں سے لے لیتے ہیں اللہ جس سے چاہیں لے لے مکڑیوں سے لے لیتے ہیں ہواؤں سے لے لیتے ہیں تو ہم بھی صرف مشینیں ہیں کل پرزے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کام تو ہم سے نکالا جا ہی رہا ہے اللہ ہم سے کام تو لے رہے ہیں اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول بھی کر لے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنا ہے اللہ کو خوش کرنا ہے ہمیں فتح سے کیا لینا دینا ہمیں تو اللہ سے لینا ہے ہمیں اپنی آنکھیں چاہیے جائے فتح باد کی بات ہے سب کو فتح مل جائے اسلام بھی قائم ہو جائے اور بندے ہم میں سے کوئی جہنم پہنچ جائے تو کیا فائدہ ہوگا ساری جدوجہد کا تو اللہ سے اللہ کو راضی کرنے والے بنے اپنے ذمے کو بھی سبھی گناہوں کو جھڑوائیں اور دوسروں کے ذمے سے بھی گناہوں کو جھڑوائیں ویسا میں نے کہا کہ ہم میں آپ کو ٹوکوں آپ مجھے ٹوکیں اس میں کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے زبان کی کوئی غلطی ہو تو نہ بخشیں زبان کی کسی سے بھی غلطی ہو تو ٹوکیں اور بالخصوص جو بڑے ہیں مجلسوں میں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے درمیان نہ چھوڑیں چھوٹی چھوٹے چھوٹوں کو اس قسم کی گفتگو کے لیے بڑوں سے تو ویسی توقع نہیں ہے لیکن وہ چھوٹوں کو بھی اس کی اجازت نہ دیں تو اس میں نرمی کرنا اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے, اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کرنا ہے جہاں فضول گفتگو ہو آپ, چھوٹے ہیں, آپ بڑے ہیں روکیے اس گفتگو کو ورنہ اللہ کے ہاں اور کچھ نہیں تو اس پہ تو پکڑ ہوگی کہ لوگ گناہ کر رہے تھے تم نے کیوں نہیں روکا یہ ذہن میں رکھیے غیبت کرنا گناہ ہے تو غیبت سننا بھی گناہ ہے غیبت کرنا گناہ ہے تو غیبت سننا بھی گناہ ہے تو اس لیے دونوں چیزیں جو ہیں ان سے رکنا ضروری ہے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے یمیت القلب زیادہ ہنسنا جو وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے وہ یز بنور الوج چہروں کے نور کو لے جاتا ہے ہمارے چہروں سے جو نور گھٹا ہوا ہے جو دیکھ کے کوئی نہیں پہچانتا کہ یہ مومن ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے اور دل جو مردہ ہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اللہ کی آیتیں سن کے بھی آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں اور عمل میں تبدیلی نہیں آتی ہے اور باتیں کر کے بھی اور دوسروں کو نصیحتیں کر کے بھی پھر بھی اعمال ویسے کے ویسے رہتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ دل ہنس کے ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے تو یہ ہنسنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے اس کو روکیں اور مسکرانے کی صرف عادت ڈالیں مسکرائیں بے شک سارا دن مسکراتے رہیں کوئی حرج نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وسیم اور قسیم بہت مسکرانے والے تھے یہ مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی ہے مسکرانے میں ایک وقار ہوتا ہے ایک سنجیدگی ہوتی ہے اور مسکرانے سے آپ خود اس کا تجربہ کیجیے کہ مسکرانے سے دل کی نرمی میں اضافہ ہوتا ہے کبھی دل سخنے نہیں ہوتا مسکرانے سے ایک کہہ مار دینا تو دل کی اوپر فوراً اثر پڑتا ہے اس کا آواز کے ساتھ ایک کہہکا مار تو کہکاؤں سے دل سخت ہوتا ہے مسکرانے سے کبھی دل مسکرایا کریں دوسرے ساتھیوں کا دل خوشکیا کریں لیکن کہہ کیا ہو آواز نہ نکلے کسی چیز میں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیقت عا فرمائے فعن نظالم ان عزم العمور یہ صبر اور یہ تقوا <يَطَقْوَى> ان دو چیزوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں جو جہاں بھی یہاں سے نکل کے جائے کہ صبر اختیار کرنا ہے ہر آزمائش پہ آزمائش کے لیے تیار رہتے ہوئے اپنے دل کو دنیا سے نکال کے اگلی دنیا میں لے کے جانا ہے اور تقوا اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے تو اس کی ہمارے اندر واقعات شدید کمی ہے واقعتاً شدید کمی ہے لال مسجد میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ان کی ان سے جو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اس میں سے ایک سبق یہ ہے کہ وہ سب لوگ بیٹھ گئے انہوں نے مولانا عبدالعزیز کی تقریر میں سن رہا تھا اس دن تو کہتے ہیں کہ ہم نے سب طلباء کو جمع کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ بس ابھی یہاں پہ آ جائیں ہمارے پاس ہتھیار لمبے چوڑے ہیں نہیں جو تھوڑے بہت ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں رہیں گے لیکن باقی سارا وقت مسجد, مسجد میں بیٹھ کے اتکاف کی نیت سے روزے رکھ کے رکھ کے مسجدوں میں بیٹھے اور صبح و شام کہتے ہیں ہر ایک کو بتا دیا کہ یہ صورتیں پڑھو یا اسکار پڑھو یا وظائف پڑھو وہ سارا سارا دن وہ نوجوان وہاں بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کہ نصرت تو اللہ نے کرنی ہے مدد تو اللہ نے کرنی ہے اللہ ناراض ہوں گے تو کچھ بھی نہیں اترے گا کوئی مدد نہیں اترے گی کوئی فرشتہ نہیں اتریں گے تو یہاں پہ وقت کو ادھر ادھر ضائع کرنے کی بجائے اس کو ایک کام سمجھیں ہمارے یہاں کام اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ کس لکھنے کو دے دیا یہ جی کام ہے کسی کو کسی دورے میں بھیج دیا تو یہ کام ہے کسی کو کسی خط پہ بھیج دیا تو یہ کام ہے اللہ کو راضی کرنے کو کوئی کام نہیں سمجھتا یہ بہت بڑی بہت بڑی کمزوری ہے بہت بڑی کمزوری ہے اللہ کو راضی کرنا ہی کام ہے باقی سب کچھ ثانوی چیزیں ہیں باقی سب اس کے ذریعے ہے تو اللہ کو راضی کریں اس کو کام سمجھے مستقل کام اور یہ نہ پوچھا کریں کہ مجھے میرے ذمے کیا کام ہے یہ مستقل کام ہے نہ کریں سارا دن بیٹھ کے یہ کام یہ کو پوچھنے والی بات ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے آپ کے ذمہ اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے ذمہ سے بھی اور سب کی طرف سے اللہ کو راضی کرنا ہے تو کوئی فارق نہیں ہے ہم میں سے کوئی یہ شکوا نہ کرے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے ہر ایک کے ذمے یہی کام ہے اور جو یہ کام کر رہا ہے وہ باقی سب سے اہم کام کر رہا ہے تو لہٰذا ان دو کاموں کو اپنے ذمہ لیں صبر اور تقوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کافی خدا فلم ہے سوال اسی حوالے سے ہو تو پوچھ لیجیے معذرت کی بہت الانبيبات وعليه <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الانبياء والمسلمين محمد وعلى آله وأصحابه وضرياته أشمعين <تصفيق> <تصفيق> اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك أفوض تحب الأفواف أفوأناه اللهم إنك أفوض كريم رحيم تحب الأفواف أفوأناه اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار يا أزيز يا غفار اللهم اننا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اننا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القدر ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجار ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات اللهم اننا نسألك حبك اللهم اننا نسالك حبك وحب من يحبك وحب أمل يقربنا إلى حبك اللهم, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحفن به علينا مصائب الدنيا اللهم مطئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آداءنا وَصرن على من دنا وَلا تغأل الدننيا أكبر حنا وَلا مضغَ إ المن وَلا إ النار مسييرنا وَجلج هيدعنا وَقررنا وَج الجَّة هيدارنا وَقرارنا اللهم لا تسلت عليهلينا بجنوا بِنامله يخَافك ولا يرحمون اللهم لا تُسللتت عليهنا بجنوا بن ال يخَافك وَلا يرحون اللهم أاحن سُؤد وامتنا شهداء وحشرنا في زمرة المصطفى اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك اللهم امتنا على لا اله الله اللهم امتنا على لا الا لا اله الله اللهم امتنا على لا الا لا اله الا الله اے اللہ ہمارے سننے اور بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ جو غلطیاں ہوئیں اس بولنے میں اس کو معاف فرما اے اللہ اپنے قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق طا فرما اے اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق طا فرما اے اللہ اپنے گناہوں سے واپس پلٹنے کی توفیق طا فرما اے اللہ جو نیکیاں کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نہیں کر پاتے اے اللہ وہ کرنے کی توحفیقہ فرما اللہ جن گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں بچ نہیں پاتے اللہ ان سے بچنے کی توفیق طا فرما اللہ اپنے رستے پہ استقامت دے اے اللہ اپنے رستے پہ استقامت دے اللہ ہماری نیتوں کو اپ خالص فرما اللہ ہماری ریتوں کو اللہ دلوں کو منافقت سے پاک فرما اللہ دلوں کو ریاکاری سے پاک فرما اللہ دلوں کو ریا کاری سے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمار قبول فرما اللي نمازين قبول فرما اللي تلاوتين قبول فرما اللي حجزيتين قبول فرما اللي جهاء قبول فرما اللي اللي جنة الفردوس مجقعة اللي نبي سلم سلمك ساتت اللي صحابك هممية وشهداء كساتت اللي اللي سب پہ رسول کے ہاتھ سے پاری پہ مدد فرماس گائے حساب. حساب فرما. ہاتھ میں آتا فرما اللہ بال حساب کتاب جنت میں داخل اللہ جہنم سے بچا د اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے اللہ کو بچا دے اللہ دلوں کو آپس میں جور دے اللہ اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق اللہ اسی محبت کو ہماری بخشش کا ذریعہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے اپنے دین کا کام لے لے اللہ ہمارے ہاتھوں سے کفر کی ذلت کا کام لے لے اللہ اس کام کو ہمارے حق میں بھی مقبول فرما اللہ اسی کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا اللہ کوئی عمل نہیں تیرے سامنے پیش کرنے والا اللہ کوئی عمل نہیں ہمارے پاس تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے رحمت سے معاف کر دے اللہ بھی معاف کر دے اللہ مجاہدین کی غلطیاں معاف کر دے اللہ مجاہدین کی غلطیاں معاف کر دے اللہ مہاجرین و انصار کی غلطیاں معاف کر دے اللہ انصار پر رحم فرما اللہ ان پر رحم فرما اللہ ان کی نسلوں پر رحم فرما اللہ برکتوں سے جنتوں میں اکٹھا فرما اللہ ان کی کمزوریوں پہ پر پردہ دا ڈال اللہ ہماری کمزوریوں پہ کردہ دا ڈال اللہ دنیا میں بھی پردہ دا ڈال اللہ آخرت میں بھی پردہ دا ڈال اللہ اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبوری فرما اللہ کو قبول فرمائے اللہ ہمارے برکت ڈال اللہ عمل میں برکت ڈال اللہ قول کو عمل میں بدلنے کی توفیق عطا اللہ اللہ معاف کر اللہ علماء کو ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ حق علماء کو ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ جو جہاں جہاد کر رہا ہے اللہ اس کی مدد فرمائے اللہ جامع افسا کی طالبات کو ثابت قدمی دنیا میں جہاں بھی <تصفح> Il y a le prince qui s'est fait. Il y a le prince qui s'est fait. Ça اللہ ہماری ہم نے ان کی مدد کے لیے پہنچنے کی کافی اللہ ان کے ہاتھ لڑانا اللہ کے ہاتھ شلفرما اللہ اللہ کی اللہ دن تیرے درمیان میں تو ہدایت دے اللہ جو ہدایت کے قابل میں اس کو ذریعے فروا اللہ اس کی چانہ اسی پہ ناکام فرما اللہ ہماری قیدی بھائیوں کی رہائی کے بدے مسئلہ اللہ کی رہائی کرو اللہ ان کی حفاظت کروایا اللہ ان کے رازوں کی حفاظت کروایا اللہ ان کے, کے جسموں کی حفاظت کروایا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ میں سرخروب نہیں اللہ نے جنگ از جلد اللہ تو تو مختلف ہے اللہ نے جنگ واپس لے کے اللہ ان کی رہائی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر فکر اللہ جو بھائی جہاں کہیں بھی شہروں میں خطرے میں ہے اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ جو انصار ہیں جو مظاہرین شہروں میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو مرتدین کی شر سے محفوظ فرما منافقین کی سادشوں سے محفوظ فرما کافروں کی چانوں سے محفوظ فرما ان کے گھروں کو محفوظ فرما اللہ ان سب کو ثابت قدم رکھ اللہ علماء حق کو ہمارے ساتھ فرما اللہ علماء کی دلوں کو ہمارے ساتھ فرما اللہ ان کو ہماری پسپسٹ کھڑے ہوں کی تفریق عطا فرما اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما اللہ ہمارے جہن کو علم سے ببل لے اللہ بے عملی کو عمل سے بدل دے اللہ دل کی سختی کو نرمی سے بدل دے اللہ آنکھوں کے خشک ہونے کو آنسو سے بدل دے اللہ دل کی تاریکیوں کو ایمان سے بدل دے دور کی روشنی سے بدل دے اللہ اپنی محبت کو اس میں جگہ دے اللہ اپنی خشیت کو اس میں جگہ دے اللہ اپنی ناپسندیدگی اور یہ ہر چیز اس سے نکال دے اللہ اپنی خواہشات رسف پہ قابو دے اللہ اپنی خواہشات رس پہ قابو دے اللہ شاہ کی چاندوں سے بچا لے اللہ اس کے لا اللهم انا نعوذ بك من ارم لا ينفع ولا من لا يرفع وقلب لا يخشى وبس لا تشبع ودعوه لا استجاب لها اللهم انا نعوذ بك من عين لا تدمع اللهم انا نعوذ بك من دعوه لا استجاب لها الله بارك والدينك الله یا اللہ پر جنہ تمہیں ہماری صادقة فروا یا اللہ جنہ سے جا چکے ان کی مغفرت فروا جو یہاں ہیں ان کو ایمان تمگتہ فروا یا اللہ تو ہمارے گھروں کی حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کے فتنن سے حفاظت فرما یا اللہ مجاہدین کی ہر قسم کے فتنن سے حفاظت فرما یا اللہ وزیہستان کی ہر قسم Premium سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ کچھ طاقت نہیں ہے ان فتنوں کے مقابلے میں اے اللہ تو اپنی رحمت سے اپنی قوت سے اپنی قدرت سے اے اللہ پاکستان کی فوج کی خبر لے اے اللہ تو اپنی قوت و قدرت سے آئی سائی کی خبر لے اے اللہ تو ان کی ساری شوق پہ الٹا فرما اللهم احسهم ابدا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احسهم ابدا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا الا من اللہ ان کو اپنی پکڑ میں کچھ لے اللہ دیکھ بھی نہیں سکتے اللہ اپنی اللہ جو جیل میں بند ہمارے بھائیوں کی طرف ہاتھ اٹھایا اللہ تو اس کی خبر میں اللہ من آ گیا رمن آ گیا اللہ من آ گیا رمن آ گیا اللہ واقف ہے اللہ تر اپنی قدرت قدرت سے اللہ بھی اسلام کی عزت کے دن دکھائے جس نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اللہ جس نے گستاخی کی اللہ جس نے تیری دین کی شاد میں گستاخی کی اللہ تبدیل اللہ ہم تیرے دین کا بدلہ اس سے اللہ کو دے اللہ ہمارے شہید بھائیوں کی شہادت قبول فرما اللہ انبیاء شوہر سالین کے ساتھ اکٹھا فرما یا اللہ ہمیں بھی میں ان کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ان سے کوئی ہی جو ہوئی تو معاف فرما. یا اللہ ان کے فرما. یا اللہ ان کی خون کا رنگ لیا یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے اپنے دین کو سر بدن یا اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے اس کو سر کو ہمارے سرحوں سے دول فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم بسم الله تعالى ألا خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وألا آله وأصحابه وذريته إجمعين برحمتك يا أرحمة الله